صلى الله على سيد الرسل وخاتم الانبياء سبحان الله محمد بن المصطفى وعلى اله وصحبه الصدق والصلاح أعوذ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله حق التلاوه من بلا یملہ نا سدیوائکلو نا لیا ہلدی نو اسفلو آلوت سدا تو والسلام شام گزرات السلام علیکم ہم درخت بات دعا ہے مار گا ہے رب اللہ جل امجل کریم چار چیز کا اخلاق حداد قرانی کے نام مدرست کرماوے نفس و شیطان شرط در تو نجاتتا فرماوے دوستو جب اپنے خباں ول نگاہ آ پھر تو بیان کرنے کو دل سوڑا پی ہے نار نمبر سے بیٹھ کے جناب میں کچھ بیان کر رہا اور جو بیان کرنا ہے عنوان ہے دنیا پرست کاریاں حافظ سفت نشانیاں مجید وزیر دنیا واسطے پڑھن والے کاریاں حافظ سفت یا نشانیاں اس بیان تو میرا بیانقصود نصیحت اپنی سلاح میں جدو یہ نشانیاں پڑیاں وہ خود مینو اپنے بھی نظر آئیاں ہیں دوسرے بھی نظر آئیاں ہیں بھی یہ بیانا کچھ اپنی اصلاح ہو جائے گی کچھ دوسرے کی ہو جائے گی پرانے حکیم فرقان مجید دولت پہ ادھے کی دولت یہ آداب میں کچھ چاہیے کرنا تمیز نہیں حقیقت مارتا کرنا اور اپنے سمے کر دے کی گل نہیں یہ کی دولت ہے کی ادے آداب نے کیے دے حقوق میں سامن کوئی تمیز نہیں آج جن آخری حق جدا اصاں آپ نے تے رکھا ہوا ہے دشا. وہ اے ہوئی اے کہ بھئی ایک قدہ بال حافظ جا کیتا ایک قدہ بال کاری جا کیتا بس انہیں اندے الفاظ حروف رکھ لے تو بس امجیا بھی جنت لے جائے گا آپ جنت تر جائے گا آپ بھی بخشا جائے گا سنو بھی بخشا جائے گا لیکن سجڑوں قرآن مزید کے بڑے حقوق نے بڑے آداد نے یہ دے جدو حقوق کتابیں پڑھے نے یہ آداب پڑھے نے لگتا ہے بھائی یہ تھوڑیا جنت لے جائے گا تو بہتوں یہ خود جہنم لائے گا خود جہنم لے جان کا مقصد یہ نہیں یہ جہنم کی دعوت قرآن تو جنت کی دعوت دہانم لکس حقوق پامال ہونے نے یہزت جی اللہ تعالی فرمائیے انج نہیں ہونی تو پھر اس قرآن پاک نے مدعی بن کے بندے جہنم لے لینا اپنے پڑھ والوں جو فضائل آئے ہیں جو اشان آئی نے حافظ حافظ کاری کو نہیں. <تصفيق> دے بڑے بڑے فرائض نے بڑی وڈیا دیاں، نشانیاں نے جنت جانا اس قرآن دی برکت نار حدیش پاک موٹے لفظ آیا کھڑا کہ قرآن جہا بندہ قرآن پڑھتا ہے جو کچھ قرآن بچے عمل کر ہے، او دے نو تاج پوایا جانا ہوں اصا توجہ نہیں کرتے کیونکہ سڈا دین قبر حشر آخرا تلو دھیان ہی ہٹ گیا ایک لفظ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گل کر چلی ایک لفظ کی رام علا بے معافی جو کچھ قرآن اسے عمل کریں اس کرے. اے اے نو گل کا وزن سانو کو سانگونی سانو پتہ نہیں اس گل کا کی وزن ہے جو کچھ قرآن چے نا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی آہ! حضور پاک دی زندگی پاک تے عمل کرنا اچھا ایجھی کھڑے ہر کسے حافظ قرآن بس جہا مرضی پڑھائی جا. رٹائی جائے گا لفظ اپنے پتر سمجھی کھڑا کہ میں تاج پاوا کہ تاج نہیں لب جانا ایتھے ابے دنیا دیا بادشاہیاں تاج پاؤں کھچلوں وے ضلت وے روشویاں وے کٹیچن مریچن وے محنت وے روپیہ لاو وے کی کچھ ان لگتا ہے پھر جا کے ایک عترا جا زلیل جہ بےزتی کا حقیقت دا تاج سمجھو اور عزت کا جڑا ظاہری دنیا کے سامنے ہے وہ سرتے آ تسا کی سمجھتے ہو جڑا ربو لال امی تاج پواؤن جنت چ میں ایم سر پہ آ جانا ہوں میں اس وقت صرف انشانیاں دکھنیا جیڑے دنیا واسطے قرآن پڑھتے ہیں دنیا واسطے پیرات پڑھتے ہیں سکھتے ہیں سکھا پڑھتے ہیں پڑھا مقصد ان دا آخرت نہیں اللہ تعالیٰ دی رضا نہیں تو آران احل ال... آپ دے ہن پر ہے کوئی نہیں انہوں نشانیاں میں دسیاں چند حقیقت ہے وہ ساریا منو اپنے دکھ رہی ہیں کتاب جس بیان کر رہا امام محمد بن حسین آ جی دی مبارک کی مبارک کتابیں اخلاق قرآن قرآن والے, اخ... والے لوگوں دے اخلاق چنگے بھی دسے نے دے پیڑے بھی دسے نے. چنگے جڑے ہیں انہاں دے چنگے اخلاق ہو گے وہ بھی دسے نے کہڑے کہڑے ہونگے جڑے بہڑے دنیا سے حاصل کر ہیں انہوں دے اخلاق بھی دسے وہ کہڑے کہڑے کی ہو جکیم حکیم حکیم جدو بیماریاں دکھ رہا نا تو انہا نو قدن دی کوشش کرے بندہ تے حکیم دے بارے برا نظریہ نہ رکھے وہ بے وقوف یہ لوگ حکیم یہ روحانی طبیب تبیب یہ روح کے کوڑ دے سن تے انہوں جو دسیا دس ان دس کا مقصد سی کہ میاں یہ شیشہ ویگ کے اپنے اندروں یہ سارا صاف کرو تاکہ قیامت والے دن رسوائی نہ ذلت نہ ہو رسوائی بڑی بڑی ہے پچائی نہیں جاندی ان لوکاں دی نیت سالے سی خیر سی، کوئی بدنیتی نہیں سی محل تنقید دا نشانہ بنا مقصود انہاں نہیں سی. دا مقصد صرف خیر کا ہی نصیحت اگلے اصلاح سی۔ تو ایسے نیت نال بھی میں جناب نو سنانا جے میری اس نیت کے اندر کوئی خلل ہوے اللہ تعالی اصلاح فرما میں معافی بخش آپ سکار نے سفا یار لکھا کہ جہا دنیا دنیا دار دی خاطر قرآن پڑھ رہا ان کی ایک نشانی قرآن پاک دے حروف پورے محفوظ رکھے گا قرآن حکیم دا کوئی حرف اسنو پوری تجویر دے کے دے نال پڑھنے کی کوشش کرے گا کوئی حرف ضائع نہیں ہون دے گا کوئی اس دا کا کلفظ جاس نہیں ہون دے گا لیکن مزے ان لدو ہی قرآن دیا حداں قرآن دے فرزانو کو کرے گا حرف تلفظ اس کوئی کمی نہیں آئے گا دنیادار کی نشانی ہے جو قرآن دنیا جڑنا قرآن تلف سی کرنے نے لیکن قرآن دے آپنو سدھا نہیں کرنا سمجھا نکلے اجکل بہت سر پیا لگ بس کوئی محفل نہیں جیسے قرآن سونی آواز والا دورو دورو نہ بلایا جاوے تے قرآن پڑھ آدے کا مطلب ہے بغیر سر تو پڑھنے والا وہ گواہی بیٹھا ہو سک مقصد قرآن تو تو نال تو دا. تے ہے تو بیٹھا تو پیسے بھی نہیں لہ چالی ہزار روپیہ دینا تو فیصلہ باد بلا ہوں انہ دا مقصد صرف کرنوں میں قرآن میں بلا اکون ہافلے خروف قرآن ہے میں ابارک پڑھنا چاہتا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی طرفوں میں گل کرتا ہوں نہ پہ بندے بند سیاح بندہ گل ویختا یہ نہیں ویکتا کتوں ککڑا بے خوب بندہ پتہ نہیں کہ ایک گل ہے اپنی ککڑتا یا یہ صحیح گل ہوتی ہو رب دی طرف ہوں نہ میری نہ ہی قرآن دے حروف ضائع نہ پورا صحیح تلف یار نہ کلل پاؤ می ویلا توجو بولو سبحان اللہ, جلال اللہ. جلال اللہ. جلال اللہ. حافظ حروف قرآن قرآن درفا نو ظاہر نہ کرے ان کی پوری نگرانی کرے پورا تحفظ کرے پوری سید ہے کی ست ست کتان کے ادا کرے ست کتان لیکن جدو قرآن دے حدود دی گل آئے آکام کی فرض کی حرام دی انہاں دی گل آئے پھر ایک قرآت والا بھی فرد پورا نہ کرے ہر پڑھنے سات سات تے خود اللہ تعالی دے قرآن دے فرد نا کرنے واری آوے تے پھر ایک کت والے بھی پورا نہ کرے سمجھو ان رب واسطے نہیں پڑھیا دنیا آستے پڑے یہ رب واستے تے پھر لفظاتے والنا زور نہ دیندا جنہا قرآن دے حکماتے زور دیندا کیوں جو قرآن مجید دے مقصد الفاظ نہیں قرآن مجید دے مقصد احکام نہیں اج تائیں قرآن دے صحیح لفظ ادا کر لالا ولی بندہ نہیں <سلام> جے ولی بنیا کوئی رب سونے اپنے نیرے انے کی تے فضل یا فرمایا انعام تے وہی بنیا ہے جن نے قرآن مجید دے حدود اور فرائض کی نگرانی کر چی سامنے اگر کوئی مائی دلال حسین تو حسین آواز والا خوبصورت تو خوبصورت رنگ قرآن پڑھنے والا کسے بندے ویکیا ہوئے ولی بنتا تو انہیں قرآن ددا کے فرداں چڈی خیال نہ کرے نکلے خالی خیال کرے قرآن دے حروف دا کوئی اگر کسی نے ولی بندہ ویخیا تو نال لو میں سر چکا لو تو میں کھانا جنہیں قرآن سادے لفظ پڑھا سادے طریقے نال پڑیا پر قرآن دے حدود کے نگرانی جو کیتی ہے نا پہلا دیتا ہے رب واہلا شریق محلہ انہوں کے ہاتھوں مردے وی زندہ کرا چھوڑے اور مردے کہڑے آ مردے مرے نہیں دل دے مردے اصل کمال دل کے مردے نا کرنا دلے باق محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس گلے ہوں دلیل کر دینا حدیث رسول میں حوالا سوج بولو سبحان اللہ آ سرکار فرمانے والی شان حضرت جابر علینا رسول اللہ, اللہ فکال حضرادلہ سرمان اچھا قرآن پڑھ رہے سن سب چ کوئی اجمی شن جڑے عربی نہیں سن اربا تو علاوہ باہر بندے سن سن پتا جیسے قرآن سے اربان دی زبان چلتی باہر آیا پہ نہیں نہ چلتی آخر انہوں کا لبل لے جائے اپنی زبان ہر باہر والے بھی بیٹھے آر جنگل دے بالکل جنگل کے والے سڈے شہر والے مکے والے مدینے والے بھی بٹھے سرکار آئے نا تو فسٹ تھا مجھے سنیا ساروں سن کے آپ نے فرمایا قرآن پڑھو سارا سنا سب سونا کی مطلب جو اجمی پہ پڑھتے ہیں اے بھی ہے جو عربی پہ پڑھتے ہیں یہ بھی سونا ہوں واحر یہ جہاں سابی فرمند پہ سارے جزمی بھی سن پیار آبی بھی سن مطلب بھی کہ سڈے وگوں پڑھنے والا سادے سارے پڑھے بیت نہیں دن بیٹھے کوئی دی. کوئی سادے لفظ پڑھنے والے بیٹھے دن کو محبوب خدا نے فرمایا پڑھو کل حسنن ہسن سارے سارا دا سارا سونا خوب اگو ہزور نے فرمایا لوگا کری ان کریم لوگ آنگ گے کما منہ نہما یوخی منہ نل کدہ جیویں نیدے نو سا کری دیر ان قرآن نیدا کر کی مطلب کوئی قرآن مجید کے اندر رفل دی ادائیگی چاشا بھی خلل نہیں رہن دینگے پر یہ ولا اجلو نا یہ تو قرآن کا عجب ہے نا وہ چھتی دنیا چی طلب کر گے آخرت کا انتظار نہیں کری یعنی اجرت اجرت قرآن دی دنیا چ لان پسند کر آخرت آسے ان دن نہیں ہونا ہاں جی یہ سوچنگ جو قرآن دنیا واسطے نہیں آیا قرآن آخرت سا سوارن آیا اگلی <laughs> روایت حضرت سال بن سادائے فرما نے میں نہ نخ نو نختر قرآن پڑھنے پہ سکار تشریف لیا فرما الحمدللہ کتاب اللہ واحد اللہ دی ایک کوئی کتاب ہے ایک کتاب ہے رب دی وفیقم الاخیار توہ ڈیچ چنگے یعنی آلہ طریقے نال قرآن پڑھنے لے وفیقم الاحمر والاسود کئی توہ ڈیچ لال سرخ تے کئی کالے کی مطلب ہر رنگ دے بندے بار دے اندر دے تے قرآن پڑھ دے پہن اکراو پڑھو قبل آئیں یا اس تو کے لوگ آ گے تے قرآن پڑھن گے روف ہوتا ہے لیکن سنگو نہیں قرآن سنگو ہیٹان کا کی مطلب ہے پسے قرآن نہ حکم دل والے پاسے جان دینا خوف رب کا سمان ہے نہ رب ہاں نہ جن ادا فکر رکھنی ہے جو کچھ ہونا اتنے اتنے سنگ تو سناونا سننا پڑھنا ہے یہ تو اج آلو نج رب کو انتظار نہیں کر مطلب یہ نکلا جو بہبو میں خدا نے دسیا تو تسا میرے ساتھ آ میرے ساتھ آرے ادر والے گھر والے جناب پنڈ والے ادبی تربی جڑے فرتے پہ وہ پرانا چنگے ج اس واقعی قرآن رب رحمان پر پر دے خاطر پہ پڑھ دے جے تا مقصد خالی قرآن کے حرفا سیدھا کرنا نہیں اپنے دل نو سیدھا کرنا دل کچھ لوگ دل سیدا نہیں کرنگے. اللہ دے احکام شریعت نو دل چ نہیں اتارنگے. تے محل پڑن گے لفلوں لفلوں خیال چ رکھ گے حکمان نی رکھ گے اج دے آ خدا نے دسیا کہ اج دے لوگ آ مطلب ہے پھر قرآن جو پڑھنگے تو قرآن فائدہ نہیں دینا قرآن انہوں فائدہ دینا ہے جنا قرآن پڑیا, تے طلب دنیا کی نہ دی رکھی ہو قرآن دے لفظ سدھے سادھے پڑھ لے پر قرآن کے حکمت پوری نگرانی ہوگی ہر دنیادار کی یہ نشانی ہے دنیا پرست کی نشانی ہے جو قرآن دے حرف سیدے تو حکم سارے ڈنگے کی دکھلاو ٹھیک ہے ایک نشان, एक نشان <تصفح> فی ہی متکبر اپنے آپ کو کاری سے وڈا سمجھی جائے گا تکبر کی جائے گا آکڑی جائے گا دوسرے حکیر سمجھے گا کوئی شہ نہیں آنوں سارا کچھ آ بھی نیت یہ ہوگی آپ بڑھاونا دوسرا نو گٹا نو ہکارت دی نگاہ نال ویکھے گا توجہ ہے نا تو قرآن اے دنیا دار تے دی نشانی نہیں بولی دی نشانی نہیں جڑا گا نا قرآن رب رحمان کی خاطر پڑھنے والا اور آخرت کی خاطر جیویں جیویں قرآن پڑھتا جائے گا آپ سارے جگ تو گا سمجھتا جائے گا جنہ نہیں پڑیا ہونا ان چنگے نے دلوں آخے گئے چنگے نے کہ باہ میں نہیں پڑے پر میرا نقص بئیمان ہے انہوں کا چنگا میری گل ایماندار متخمیت آدھے جی جی علم آئے نا ادر کا شیشہ ہوتا ہے جب شیشہ ہو بندے اپنے ایپ خل دیں جدو اپنے ایپ تو بندہ آپ سارے زمانے تو پیڑ ہی سمجھا قرآن کی یہ ہوئی شان ہے جن قرآن انہیں اس قرآن نو رب رحمان واسطے پڑھا نیک نیتی پڑے قرآن مجید آخر پڑھا قرآن ضرور سمجھا دے گا کہ سب تلیت تیر اپنا نقشے جی سمجھ لگ رہی نے کوئی نہ ہاں لیکن اتے ایک نقطہ دسا گل کرا اتے مغالت نہ لگ جائے کس گل اللہ تعالیٰ دے ولی لوگ اللہ تعالیٰ دے بندے دوسرے نوں گل دیا یہ آخ بندے ہیں وہ جہلو وہ فلادڑ کے کرتے ہو پائے پرانے نہیں شریعت جو کردے پائے نہیں غلط کل ترتے ہو وہ جہل بندہ پہ سمجھ لینا ہے کہ آپ چڑھائی جا سانو کٹائی ہے حقیقت یہ نہیں <تصفح> دے, دے بارے فیصلہ نہیں دے مو میں خدا نے فرمایا میں صرف ظاہر کے حکم کرنا میں دل میں فیصلے رب جانا رب کا ایویں آخ دینا کہ ان کا اندروں من جہا ہے نا وہ سڈے تکبر پیک کرد یہ آپ چنگا تو سانوں جائلا کی جدر میں ساروں کو جائدر میں سارے تو پیڑا ہاں لیکن آخر اللہ تعالی دران شریت آکام نیا کرنے والا فرد بھی تو پورا کرنا وہ فرد پورا کرنے کی مجبوری بھی وجہ نال بول رہا ہوں جی اس بندے اندر یہ خیال ہوگ جو میں چاہا کہ اے پیڑے نے کہ میں انہوں سمجھانا پیا وا تو رب سونے دا فضل تے نہیں تے فضل ربی تاہی رکھتا کہ بلاو نا بلی ہو سکتا نہ ان تبلیغ جنت لے جا سکتی ہاں یہ صرف اور صرف اللہ تعالی دا فرد پورا کرن دی خاطر بعض اوقات خیر خدا اس تے غلبہ کر دیئے اس دل ت پھر اللہ دے نبی بھی آخ آک چھوڑ دے, گھڑ. لو, کر دے ہو کہ بکر داؤ پسل یہ جن الفاظ اللہ دلی انہ دا مقصد آپ بڑھانا نہیں ہوں ان مقصد اگلیاں ہدایت اگلیاں سنڈے راہ چلا انہوں کی نصیحت مقصوص ہوں ہاں لفریں جی سخت اس واسطے بول جی ہوں مفروں وال بدل جلد سخت لفظ اثر کر جانو ندامت ہوں یار واقعی راہ پیڑے تے آ پھر وہ پھر جانے مقصد اگلے کی سلاح ہوں اپنے آپ چنگا آخنا مقصود نہیں ہوں سے متقبیر خدب کا خلل قرآن بدا تن یت عقل و بہل اگنیا میں یس تکری بحل اپنا ان عالم ال بہی تم في دنیا ہو میں اِن عالم القیرا ساجا رہ لین لا دنیا نہ فیحا یتما افیہ یس تق دنو بحل فکرا میں یفیح ہو بہی امکان ہسن سوترا ل ملوکی بہم تام فی دنیا دنیا فی ایم مطلب سمجھا پرانے مجید ناو کا ذریعہ بنا لے گا دولت منداں کو دنیا کھاو دا دنیا دار لوکاں دے کول اپنیا حاجت لوڑا پوریا کرا دا ذریعہ بنا لے گا تاکہ یہ سناوا کہ موتکد بنے تو موتکد بنے پھر میرے کام کرائے گا سہے کام کو لے لگا جو اب نے اپنا دنیا دولت مندوں دی تاغیم کرے اسکے کو فکرا تنگ تے غریب تے تاڑے بندے دی تاکیر کرے उन्होंने हकारत वेखे तो पैसे वाले बंद इज्जत वेखे अगर कोई मालदार वेखे तो नरमी वर्ते जे कोई माड़ा वेखे तो झिड़का मारे पर आहो शक्ति करे मालदार हो फिर नरम बोले प्यार बोले क्यों जो इतने ज शक्ति की आवेगा नहीं, नहीं आएगा आवे तो पैसा कमा گریب مارے چڑکا مارے کے کچھ دینا جو نہیں آیا جو دینا پڑا دفے رہے نشانی بدل کر لکھا میں پردہ پیا مینو اپنا شیشہ کا دستا میں کسی کی گل نہیں پہ کرتا میں قسم خدا دی کر کے پیا میرا نفس نہیں میرا اپنا بئیمان اویں دتی قرآن کے ذریعے گریبان گریبان تو صرف خدمت کرا خدمت کام تائی رکھے ان فلانا کام کی فلانا کی فلانا, کیتی آتے فلانا کیتی مالدار تو پیسہ غریب تو خدمات <تصح> <قام تصح> <تصح> اگر آواز ہوئے سونی تو بادشاہ سناو تو پیسے والے نو قرآن سناو پسند کرے نہیں اندروں نیت ہوے ارادے ہو سو ہرس ہو یار کدے وقت لبے نہ تو فلانا چودھری کدھر پیچھے نماز پڑے نہ تو گل بڑی بنے جی کدی اسمبلی چان تو اسمبلی دا میں بن جا کاری گل بڑی یار فلانے جلسہ ہو فلانے جلسے چ میں قرآن پڑھا تو گل بڑی کہ جے گریب بندہ ان یار ہو سان قرآن سنا چاہیے ماری جائے پھر آتے ہوں وقت کوئی نہیں باہنے لگے جی جائے تو منہ رکھنے جاوے تے اندروں ارادہ نہ ہوان سناو دکھا کے دل دل قرآن کی طلب رکھی کھلے نے میں بج کر سنا وا یہ نہ رکھنی دی خاطر اندروں نیت نہ ہوگ نہ ہو لیکن جدواندار باری آئے پھر اندروں نس کے جاوے پہلو ارادے رکھی پھر دا آئے میں سناوا جتوں لگے اتوں کوئی شہ نہیں لبنی اتنے اگلے سال کیا کرتے آئی نہ جتوں پتا لگے والا کچھ لبنا ہے آپ ہی فون کر چھوڑے کیدرت کھہ رہے ہیں کہ میں نے بلایا نہیں جی پتا نہیں میں تا پرانا خدمت گزار میرے تو ہے ہی نے سفتاری مان لال جی اب تلکاری سچے جانے محفلوں کے قرآن پڑھ یہ انہوں کا شیشا اچھا شا. ان کا نہ سب احبا یکل ملوک تھے میں اسلی بہم تمام تھی دنیا ہوں نماز پڑھاوا تو بادشاہ نے سناوا حکومت عالیہ نے سناو زیادہ تو زیادہ اسلام آباد دی کتے نہ کتے کسی میسل دیکھ افرآبادی کسی محسل دیکھ اچیا سرا لا کے پڑھے گا مات کوئی افسر بیٹھا ہوئے آ کے حضرت کہا رہتے ہیں اگر آپ ناراض نہ ہوں اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کو اپنے پاس دفتر میں نہ رکھنے بس یہ میری عید آ گئی میم جنگ لب گئی کیوں جو سورما میلو پیا جان جان کے ریڈیو آر تاکہ لوگ سنن آخر بڑا بڑی سونی آواز آسان بلائیے دے کارڈ چھاپی پھر کار کارڈ چھاپ کے تو استاد اور کورا زینت اور کورلے تو سارا کچھ لکھی فرد تاکہ صحیح جا میرا کارڈ چا پڑھے وہ بھی میرے پیچھے پیچھے رکو سو سوڑ خدا دے بند کا پالن کاری نشانیاں پہ دس ہو سکتا ہے سڑن والا جنت جا جائے پر آپ جنم دبال کیوں ہو سکتا ہے قرآن عزت اپنی نیت نہیں سجنا مولا تالا تن کی پتا وہ کی ترازو ہے اندر کول کی کنڈا تولن اس کی ویکنا ہے گریب آخر و سان نمال چپڑا سب کو لا ہے طبیعت بوجھل ہو جانا جا لیک دنیا فی ایسی جو جان دور دنیا تھوڑی یہ نہ کی جتھے چنگا چوکھا اتے کلام سوائی سلطان فرماندہ حافظ بڑ پڑی کرن تک بری آلم کر ساون ماں دے او, او بدلا وگو پھرن کتاب چائی سوائی دون او مٹھے بہو جنا کھا بچ کمائی سلطان بابو سرکار دی اللہ دے بولنا بادش شریعت دے خلاف کریت کا نقشہ رات میں کتاب پڑھ رہا سا سچا اپنے بڑی عجیب گل لکھی آپ فرماندے نے آپ فرماندے نے تمباکو نوشی والی رسم جیڑی یوبیاں فرمایا اے استعمال کرا نمروت مردوت کے درجے تو میں کہوں دربار سلطان بابو کا سب تو زیادہ تمبا کھچی دا اللہ نے حومان دسو میں ہر بیان کہ سلطان باؤ کدو کہہ گیا رسم تمباکو کھچن آخیا ہے وہ نمرود یہ دے مردوت جی. سلطان بہو فرمایا ولی کا بولنا بڑا ایمان دسو میں دے کے دے خلاف گل کرا تو مین کہ ایو پیچھے پیا رہا کئی سو سال پہلوں سلطان بہو کیوں پیچھے پیا گئی <تصفح> نہیں خیر جملن گل آ گئی سلطان بابو سرکار دفیا کہ دنیا تے بہت پیسے دنیا واسطے جس بندے نے قرآن سنا وہی ہے نشانی دے کہ گریب نی واری آ گئے جی دل مالدار اور سنو سجو گل کر ایک مسلہ دسنا مسئلہ ایک دسنا ایک ایک قرآن کا پڑھنا تو پڑھاونا فضیلت دے کہ کچھ نہ لوے تو رب کو مگے جڑا قرآن کی خدمت کرے قرآن انہوں محروم نہیں رکھتا میں دیکھا سم خدا کی کر گیا میں جنہ رب کی رضا کی خاطر قرآن کی خدمت میں وہ نبینے ہو سکتا ہے یار کسی آم چودھری کے ڈیری تا بخا واپس نہ ہوا چوبی گھنٹے قرآن کے ڈیری ہو جائے میری گلج پر ادے ایمان کی کمزوری اور گل خونی یقین خونی قرآن تے سے نہ لو لیکن اگر لوکا نے فرمایا جائے فضیل نہ لو تاکہ قیامت نو لبے تو جی ہے لکا کے اجرت فیس لے ہے فرمایا پڑھن واسطے ہے جیز تاکہ قرآن پڑھن پڑھاو دا سلسلہ نہ تھلو بند ہو جائے چونکہ وہ لوگ تو رہے نا میرے <سؤال> ساتھ ہے کرام <سؤال> قرآن دا سلسلہ نہ بند رکھے لیکن یہ قبلہ برابر چٹ جانے کیا مت کر اجر نہیں لبے گا گلجھنے جائے ضرور پڑھ پڑھاؤن کا اجرت تنخواہ مکائی جی بہ گیا گوڈا ٹیک اگلے نگرانہ پیش کرتے ہیں پھر پا جائے گا پھر فضائل پا جائے گا جب یہ شاید نہیں تو پھر برابر چھوٹ جائے گا دا. بھاوے مدرس آل میں ہاف ہے بھاویں کاری جہا پورا پڑھان پڑھاو تنخواہ صرف برابر چھٹے گا قیامت نا لینا نہیں آکو نہ رکھ اگوں کوئی شافر اس کی مجھے لبنی ہے تیریاں باقی کیتیاں نال. باقی کیتیاں نال. لب جائے تو ہو گئے اس دا اگر اتنے لب لیا ہوں اگانے لبنا اچھا لیکن یہ ہے پڑھنا پڑھاونا ایک تلاوت قرآن بھی مد لاوت کیا ہے. ہون ایک روپیہ بھی مکایا سوتے ہرام پڑھا سڑے گا تے جان جاوے گا نہیں فرمائی نے مسئلہ سمجھو جاؤ مسلا سمجھو ایک کے پڑھنا پڑھاونا پڑھنا جا پڑھاو جائے ان لے سکدا ہے کہ قوم نے انہوں مصروف رکھا ہوا کہ تے بالوں پڑھا یہ انجرت مقاصد مقابلے کا دے لیکن جدو تلاوت دی واری آ ختم دیاری آئے پڑھنا قبرستان اچ کسی تھان سے تلاوت دے اجرت نہیں لے سکدا تو حرام اے اجرت مزدوری اگر اپنے آپ وہ نگرانا دون پلاق آ جا پکڑ نکلے جا مکتی طور خیال کر بندے نفس چاہوں دے دے پہ میں لینا نا پیا اس خیال مولا پکڑ نکلے گا لیکن اس خیال پکڑ نہ دے سال دل کر چھوڑے آخر میں رب دی خاطر خدمت کی رب دی خاطر خدمت نہ کر دینا تلاوت دس ہزار دو میں پھر کے تلاوت کراگا ہر حرام حرام این دو میں ختم سے آوا گا نہ دو یہ پھر نشانی ہے کہ اندر اندر کلیف ہے پھر بائی جے ہاں <تصفح> صاف جواب دے, دے میاں میرے کو وقت کوئی نہیں امیر نو آخے تو گریب نو آخ میاں میں قرآن بھی کرا اجرت لے نہیں میاں میں اپنی روزگار آپ کرنا ہوں نا. میرے کو وقت کوئی نہیں تسا جاؤ نہ جے تو لیکن جی جا گیا ہے تو فیس چمکائی سو فلانا فیصل بادی کاری تو فلاں کراچی والا کاری تو فلاں لاہوری کاری حضرت پچاس ہزار پر آتے ہیں حضرت دس ہزار پر آتے ہیں پھر حضرت سر کن لا کن سے ہاتھ رکھ کے سر لاؤں جناب حضرت صرف پڑے گی چوڑی مار کڑی بہنا حضرت چر پیا میں قسم قرآن بھی کر کے آنا یہ جن لفظ قرآن دے پڑھے گا نا سمے جہنم والے پاسے راہ کھلدا جاندا ہے اے لفظ قرآن دے پڑھتا ہے قدم جہنم والے پاس دیکھائی جنہیں قرآن ننیا واسطے پڑھنا yes. پڑھے گا گا تلاوت کر کے لیکن میرے مجمے دین بیٹھے نے سود خور بیٹھے نے رشوت خور بیٹھے بھے داری نے بیس والے بیٹھے نے ٹیویا والے بیٹھے نے ہزارہ برائیاں والے بیٹھے نے اہی قرآن جڑا پڑھا سو اس ترجمہ کر کے بھی انہوں نے نشر دسے آخے نا دسے نہ روکے نا میاں اے حرام اے حرام اے حرام احرام آ نجائے رے آ نہ جائے نہ جائے جہان پاسے بچے بچے قرآن فرمند ہے قرآن مجید فرمند ہے ان سلا تنہا شائے ملکر بے شک نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے اللہ بے حیائی برائی سے روکتا ہے بائی بندے کہ اے مردود جہنم کا اے دا بنیاد بنتا سی جہاں قرآن سڑا گئے اسے قرآن دے مطابق تے دس جا ہوئے پایا قسم خدا بھی اے ہو پایا میں کسبیا نہ ایسا کرنے جانو جانم لے جان دیا ان ہے برائیاں نے لیکن تین دی سمجھنا میں مثال دینا سمجھو کو چھانی ہوتی موٹا چاندی <SSSSSSSSF> چھانی تو بریک, بریک چاندی ساناری اک جو نہیں رہی سراخ ہو گئے یہ جاوے گی قسم خدا بھی کر پا یہ حال بن جاوے گا کہ اپنی کیتیاں دکھنا ہے کہ تھلے آٹا کوئی شہ نہیں دسنا جو چاڑیا ہونا برائی کر کے حضر شاید فریدی افتار بارے مولا رو دے شہر کے سات بازار نے ایک پھر فرید الدین افتار ستے فریا او فرید اطار بدناما شریف دے اندر فرما نے مولا دیوار کال چڑھ کرتے بے گولہ نگلست برما ستے شار پھر رب چرد کردہ مولا میرا چھت بھی تو بغیر نہیں گڑیا اور بے وقوف سڈے ورگا سوچے گا کہ یہ مسئلہ تو گنا کردار رہا تو ولی بن گیا ایسا نہیں کریے تو ولی بن جان گے تھلیا کو یا میں کوئی چاٹن کا نہیں گزر دیا نہ رضا دی خاطر میں کام نہیں کیتا. تا مین سارا کچھ برائیاں پیا دستا کیونکہ خلوس چلتا دل فرمائی سجا خلوس ہومان لار دس یارو قرآن دا کاری ازان پڑے ٹی وی مریا یہ قرآن نے نپ کے نک دی نفیل تو تین متے چاندڑا کتنے پہنا تھرا ہے قرآن کتنے پڑھنا کھانا تیرا فرض بنتا ہے جے تینو اے بلا کے لے گئے سن تو پھر قرآن پردہ نہ قرآن بیان کردا فرمائی نہ مراد قاریہ کاری جی پہنچ گیا سر نہ مراد ملہ ملا جی پہنچ گیا پھر پڑھ کے سنانا نا سنا دا مطلب کہ میاں جی قرآن ویچ آیا ہے تے ٹھیک اسوی نال نال گھنٹے ہونے سور دے بچیاں آئی نو بلا کے آخر سنا جے مولا حسین بیان کرنا دے قسم خدا بھی رکو پڑھنے کی صرف پڑھتا <فرح> صرف لینی نہ منو نہ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک جانا ہے بس امی ایک کے آیت پڑھتا پڑدہ ترجمہ کردہ جڑ دوں گا سرد پڑنا سیکھ نہیں ہوئے پر <تصلاح> کتا قرآن نو پیندہ پھرتا ہے قرآن دے ذریعے کھانا پھرتا <تصلاح> وہ محبوب میں خدا نے فرمایا سنگ ایٹا نہیں جائے گا سنگ کے تھلے نہیں پہلاتا جے قرآن دل چیڑا لایا ہوں رکو قرآن ختم کیا ہوتا رمضان کے مہینے چ قرآن ہوا قرآن دا ختم ہوا نی رکی ایک خلاف ہی گل نہیں ہوئی اور جلد حساب کی ہی. وہی بےمان آئی قرآن دنیا واسطے استعمال کرتا پھر جنوبی قرآن انہوں جنت لایا جائے گا جنہیں قرآن رکھیا ہوا ہے بولو اللہ اور سنو اتے گل کر لگا جن کاری قرآن کے سٹے جن ہونا دف دینا ٹھیک ہے قرآن سننا حرام ہے یہاں بلاؤنا حرام ہے کیوں وہ برائی کے راستے پر ہیں قرآن دلال کرتے قرآن محض دنیا دے واسطے بے گرتی استعمال کرتے تو برائی امداد کرنی حرام ہے اچھا نہ بلائیے اپنی برائی کیونکہ کرنے اری بننے انہوں دے برے راہ چلنے واسطے کب قرآن فرما والا صاحب اس میں ایک دوسرے کی مسے قرآن پڑھنے والے لے لیں سادی سن تو بغیر جڑا کرنا ان کے دو آیا تھا نہیں چکنا نہیں کیوں آ صرف قرآن سن کے رب دے قرآن اپنے دل ذرا لذت دین چاہے چلو پرانے مجید سناں گے تو قرآن مجید مزید سناں گے تو سڈے دل چ کوئی ایمان کی رپی مڑے گی رب کے قرآن ایک گل جب ایسا ایک کام چکر گے نا تو اصل کاری اس حاف دن قرآن سن کے تے سواب کٹ لے رہی ہے کان رکھی بھٹے جب بے سرا ہوئے تے موڑے کیوں پیار سکتے ہیں یار آمدہ ہی کرکر کی جانتا یہ لے سونی آواز آ نہیں ٹھیک ہے پران مجی سونی آواز نال بڑھیا جائے تو ضرور دل تے چوٹ مارتا ہے لیکن سر ہی خالی مقصود ہووے تے جے قرآن بے ہووے تے پھر مسلمان توجہ نہ کرے تے جڑا اس طرح سر دے دیوانہ ہونے والا ہی نا یہ بئیمان نہیں پھر ان قران کی ہوب نہیں سر دی ہو کوئی نا ہاں دعا کرو مقد رکھ رہا بس ٹھیک اتنا کافی اگر تلاوت کر کے محفل سے نکلتے ہی گانے لگا دے تو پھر کیا ہوگا یعنی اچھا اچھا فیصلہ بات کاری بڑا مشہور ہے اس دے بارے کنجی کا دستا کہ میرے نال ہی بٹھا دی گی تلاوت گڈی نہیں ہوتی تلاوت کر کے نکلے تو گانا لا دا سو ہائے ربا ہائے ربا ہائے ربا یہ ہافز کاری نے جنہیں جہنم کا بالن بننا انہوں کے بارے دسیا گیا سجڑا میں تو نہیں بول رہا آخر میں آشرت بسنا کہ کل نا جی نہ لائیے تربوز توڑ مکے لے جائیے الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لاح کم بارکل بو آیا آ منت بلا سداح مولا ن لاظ کری مل امین ہو ملا گت پلو نالمیا منو آلئی وسل مو تسلی یا سلا یا رسول ل حبیلا سلا مال گیا سی خاط ممبین والا آلگو سواب یا مکین کلو بلنی شامعین السلام علیکم حمد و درود تو بعد اس حاجر دی دعا ہے غفور الرحیم مولا ناچیر نفس ہو شیتان در تو نجات بخشے ناچیر نفس دے سپرد نہ فرماے اپنی رحمت دی آغوش جگہ چاہتا فرماوے حق بولنے حق کے چلنے اور حق سے ہی مرنے دی توفیق بخش گزشتہ جمع المبارک دے اندر جناب نے دنیا پرست حافظاں اور قاریاں دے علامات اور نشانیاں کچھ سماعت کی سن اور اج باقی کا حصہ ان بیان کرنا ہے اس واسطے وے کہ عوام ناس حافظ نو کاریاں نو دین لگ پائے حافظ حضرات جڑے آن نے یہ خرابی پائی ہوئی ہے کہ دین قرآن دا کوئی پتا نہیں اور جڑی تھان یہ لب او تھے جوڑ اتنے جڑ کوئی ڈی ایس پی حافظ قرآن ہے کوئی حکومت کسی لگا کھڑی کوئی پروفیسر حافظ قرآن ہے کوئی کاری کو کسے ہوں او وہ اور نہیں رکھ دا کہ میں پڑھیا تھا تھانے میرے کول جو خوشبو آئی ہے یہ میں کتنے لے جانا گرو ہے کہ نہ کوئی اسلامی فکر ہے نہ اسلامی عمل ہے آزاد جانور آگوں جتھے مرضی وہ لگے پھرتے ہیں جو مرضی کر رہے ہیں اگوں قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ دین نے جو کردے پہن بابا حافظ قرآن کر رہا ایسا نہ کریے اے بابا قرآن جڑا کی کرا اور قوم جیڑی ہے وہ صرف اور صرف ہوں اپنے بالوں حافظ بنا بنا کے بس سمجھ سمجھتی میں دین دال سارا پورا کر لیا میرے دے فرد پورا ہو گیا خدا اور یہود دی بھی بھی دی کثرت ہو بھی نے سارا کوشش ہے حافظ انہاں نے ہو چے رکھ دتا اٹھویں جماعت داخلہ دیں گے جڑا پنجو اچ دے بے، تین سال جا کے قرآن عفظ کرے پھر واپس آئے گا اٹھویں اچ داخلہ یہ مطلب ہافز بنا بچ کا منصوبہ کثرت ہافز بچ کا خاص منصوبہ تا انہیں یہ مراد رکھ دیتی انہ حالات سا فرد بنتا ہے کہ اپنے مسلمان پراواں قرآن آدیش کے مطابق رہنمائی فرمان دیا یہ انہوں نے دسی کہ میاں این میاں سفتان حافظ قرآن جہا ہے جنہیں قرآن لانت کرے گا اور جہنم کا بالن بنے گا انہ دنکھا ہے جی اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود سنے تے ان کی بھی سلاح ہو جائے اس اسلح دی نیت میں پھر اج باقی دیاں سفت بیان کر رہا کتاب وہی ہے امام محمد بن حسین آجری رحمت اللہ علیہ آپ فرماند نے یف خارو علن نا سے بل و ی تجو علام دون فل ہفزے بگل ما مغا من الق زیادت مارفت بلقرائے بے مینل دنیا پرست دنیا واسطے جنہیں قرآن حاصل کیتا ہے پڑھیا اس دی ایک نشانی یہ کہ یہ فخر کرے دوسرے حافظ کاریاں دو ہوتے اس سے شایدہ کہ میں وا ہوں چھوٹے میں زیادہ قرآن پڑھنا زیادہ پکا ہافے کا وہ کچے نے میں کھلونا وا تو ایک پیر کے اتنے پورا قرآن مکا چڑنا وا دوسرا فخر کرے اسی دیرے کول قرآن زیادہ ہے انہوں کو گھٹ مین قرآن زیادہ گھٹ ہے میری کراط بڑی حل ہے ہوندی آ محبوبے دو عالم صلی اللہ تعالی حدیث پا ہے آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید ہارو حاضی ہتا یجاوز جاویزل سارا دین ہے فلمایا پھیلے گیلدا فیلدا سمندر ٹپ جائے گا ہتھا جو خاط بلخیل فی سبھی لا اللہ تعالی کے راہ گھوڑے دور دور تک سفر کرتے ہیں بھائی سمندر چی جی گس جان گے سما یاتی قوم ان یقراؤ نل قرآن پھر یہ جی لوگ آنگ گے قرآن پڑھن فائدہ ہو وہ جدو قرآن داری بننے گے تو آکھن گے قد کرا دے بن قرآن داری فمن نکراؤ مینا سڈے تو وا کڑا کاری او فمن آلما سڈے تو وا کہ آلم ہوئے آلم ملا بھی آخنگے تو پھر کاری بھی آخ گی آخن گے وہ میرے نال دا کاری کہڑا میرے نالی کہڑا ہوئے تھملتا فت صحاب ہی آئے نامدار سلحس فرمائی تو فرمایا ہر طرح فی امن خیر صحابہ کیا انہوں نے جانا بارے آپ نے گل کی فرمایا انہوں کوئی خیر ویخ دے جے کال اولا ہزور کا نے صحابہ کی یارسولہ نہیں اتنے خیر والی گل نہیں کونی کالا فا لائے کمن کم ہزور نے فرمایا تھی نہیں یعنی مسلمان ہی با لائے کا منہ لمت اسے لوگ ہیں با الاق وقو دنارے ہوئی لوگ ہیں جہے جانم دال اصا کھوکھے چ پیا الام وقو دنار کہ قرآ قرآن پڑھ کے تے آخر گن اکھڑا ہو منا سڈے وڈا کاری کیڑا ہے تے اب دی نہیں کریں آخن گے یار کسے کام دے نہیں بابا وہ چنگا ہے ہاں اتر ایک گل یاد رکھنا ایک آپ تے فخر کرنا ایک مولا کے فضل تے فخر کرنا دو دونوں فرق ہے آپ تے فخر کرنا اپنے کمال سمجھنا آتے, اپنی فضیلت سمجھنا تارا کوئی سمجھنا اس فخر کرنا یہ شیطان دا کام ہے جانوی کام تو جے کوئی چنگائی اچھائی ہو جاوے تو اس اللہ تعالی دا فضل سمجھنا آتے. رب دے فضل دے فخر کرنا اے اللہ تعالی نسند لگنا کہ میرا بندہ آپ نو مٹا کے تو میں جو نعمت دیتی ہے جو میں فضل کیا اس نو بیان پیا کر اس سے فکر پیا کر رب سونا اپنی تعریف پسند کر دا ہے حدیث کردا کے جس دیکھو کسے بندے کسی مسیبت فسیا بھاویں وہ دنیا دنیاوی مصیبت ہوے بھاویں دینی روحانی ہوا جسمانی کوئی ہوئی بئیمان ہے برے عمل چسیا ہے روحانی اے روحانی مصیبت ہے کوئی بندہ کسی دنیا کے چکر چسیا بے چارا کوئی بیماری لگ گئی سو کوئی تکلیف آ گئی سو کوٹی پیا مریند پیا سہ مطلب تکلیفا ہوں دنیا چونچ نیچ فرمایا ویخ کے پڑھو الحمد للہ ہلانی کہ سب تاریفا اس اللہ نے جس مین پنا بخشی بچایا ہے اس مصیبت تکلیف تو جس تین فسایا وفد لنی والا کتیری من خالا کتفدیلا فضیلا دیتی سو اپنی سہ مخلوق سہ مخلوق وچوں اللہ تعالیٰ نے میون کئی دضیلا دیتی ہے بہتیاں فضیلا دیتی ہے کیا مطلب کہ انہوں تکلیفوں بچا کے میرے فضل چرمایا گڑا بندہ اے دعا منگے کسے مصیبت زدہ نو ویخ کے اللہ تعالی اس مسیبت تو اس بندے نو محفوظ رکھے گا کوئی بدی د کوئی برا مل والا ویکو برائی کرتا اچ... ہے پیا یہ دعا پڑھو نہیں پڑھ سکتے اربی چردو چکھو فارسی پجابی آخو رب سونا ہر بولی سمجھتا یہ نیچا آخو کہ آ لکھ شکر ہو ذات کریم دی لکھ حمد جس ذات نے تینوں جس مصیبت فسایا میں بچایا ہے تو میں فضیلت دیتی ہے بہتیا سے ہوں ویکو ایسے آیا کھڑا کہ نہیں مینو فضیلت دیتی ہے بہتیا تے رب نے آخ کہ میں چاہے جی میرے اندر کوئی ہے اللہ تعالی کو یہ کرم ہے اے ہے جو کچھ مولہ کا فضل ہوا میرے سے میں ان دی تعریف کرنا میرا اپنا کمال نہیں وہ فضل ہے دل بھی اوبان ہول آخی جائے تو ہی ہے سارا کچھ فضل کعد تیری محنت ساری تے منافق ہو گیا نا دل میں ایویں آخے زبان میں ایے نا ہے جی اللہ تعالی نخر وہ فضل سے جڑا پیا ہوں یہ پسند لگنا اللہ تعالی اس مصیبت تکلیف تو اس بندے بچا لوگ کسی نخار ہے کوئی باری لگی کوئی بماری لگی ویخ کے دعا پڑھو وہ سکتا اللہ تعالی فضل فرماوے محبوب مطابق اللہ تبارک تعالیٰ اس تکلیف تو تجات چ دے جی فسیا بندہ تو ایس نجات پڑھنے والوں نجاج مل سکتی ہاں اللہ تعالیٰ کڑھ سنگیا کہ یہ فخر کرنا کہ جی رب سونے دا فضل تو نہیں یہ فخر کرنا کہ میں کاریاں میں محنت ہے میں اتے پڑیا میں فلان ہے دیکھو میں کنا کاریاں ہو گیا میں آفس بڑا ہو گیا وا میرے نال کوئی بھی نہیں میرے نال کوئی کاری نہیں ہے سمجھو حضور نے فرمایا ہم وقود وہ جہنم دبال جہے یہ جان کے آخ گے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ تبجو بولو سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اچھا اللہ کثیر ال بغیر تمزیر بہتا بولے تو تمیز نہ کرے کی پیا بولنا سمجھو اس مولوی نے جے قرآن پڑھیا تو دنیا دی خاطر حافظ نے پڑھا ہے دنیا دی خاطر کاری پڑھا ہے دنیا دی خاطر جے اے جے اس رب دی خاطر پڑھا ہوندہ نا تو پھر اے فضول نہ بولدہ ایک زیادہ نہ بولدہ ایک کلام گھٹ کردہ جے بولدہ تو رب رسول دے دین دی گل نال بولدہ ان فضول تے بے ہودہ بکواسہ نہ کردہ کیوں؟ جو قرآن فرما ہے تے قرآن فرما ہے تڈے زبان جو بول جے پی جو دل سوچتے انہاں سارے تسان نگران بٹھایا ہیں نگرانی ہو رہی تو یارو وہ قرآن رب دی خاطر جو پڑھا تو پھر کیا او رب سونے دا جڑا نگران بیٹھا اندر تو ڈریے نا رب دی خاطر جو پڑیا ہوگی تو ہے رب سونے دی کچاری جانا ہے تو پھر منہ چ بکی آنے ہاں جو مرضی آ پیا فرمایا کثیر ال کلا میں بغیر تمزیر تبجو یہ اج کل قسم خدا دی کر کے آنا دعائی خدا دیتے حافظ بہ کے جو مائیں مولی بہ کے وکھیان تے جو اے گلنا کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی چنگا بندہ ہوئے جنوب اللہ تعالی کو خوف دیر ہوں نے جدو یہ یاد رکھنا تنوں اصول میں دسنا ہر طبقے چنگے تو برے ضرور ہوں جدوں, جدوں کوئی کتاب والا بزرگ کوئی اللہ کا ولی یا کوئی بند بولے نہ کسی طبقے کے خلاف تو برے اس طبقے کے برے لوگوں کے خلاف سمجھا جی ساروں کے خلاف نہ دبیا نہیں ہوں جی میں پیروں کے خلاف بول مانا ہوں جاہل جہاں وہ آخے گا سارے رگڑی ہے لیکن میری مراد کی ہونی ہے جڑے برے ہیں مراد جہاں لبادا ہوا ہوا جنا پیرا والا پیر مہر علی شاہ ورگے کے خلاف میں بول مکنا پلا کہ بئیمان نہ بےوکو بناؤ جہاں سمجھے یار سارے رکھی بھائی امام ابد الغنی بل سر احمد اللہ آپ سرکار نے اپنی کتاب الحدیق نبی اندر لکھا ہے فرمایا ہر طبقے چچے برے ہوں دے نے. ہاں جی تے اس طرح جدو برے چنگے ہوں دے نے تے جدو بولیا جاوے نا کی, کیسے, مطلب بے برے دے خلاف کسی طبقے دے خلاف تو دا مطلب سمجھا کرو اس طبقے دے برے لوکاں دے خلاف تے بلی چنگیاں نہیں میں ایک نجا دیتا میں جدو بھی بولوں یہ سمجھا جے کہ اس طبقے کے بریا کے خلاف میں بول رہا میں حاقم دے خلاف بولوں سمجھا جی میں حضرت عمر بن عبد الد بیٹھا گا میں حضرت فاروق آدم رکھی بیٹھا ہوگا میں سلاحدین یوبی نچ رکھی بیٹھا ہوا گا میں آلمگیر نیچ رکھی بیٹھا نہیں جہے رام فی بئیمان یزید خلاف میں بول رہا یعیب کلو کل ملم یا فد کا حفظ ہی منہالے منہ یا فضو کا حفظ ہی تلب آئے بہ جا بندہ اکھے اس حافظ وانگوں کاری وانگوں نہ حفظ کیتا ہوئے تو انہیں عیب کڈے میرے ون کا حفظ نہیں جڑا وانگوں کر پڑ جاوے ایپ تو کد نہیں سکتا جو برابر دو جائے ہوپ کڈیا کہ ویکو مقصد ہو کہ میری عزت رہے تو نہ رہے وہ دوسرے کی عزت ند نظر رکھ کے ہسحد پہ کے اپنے آپ کے غرور ہوئے تے جناب دوسرے دی عزت گوارا نہ کر کے اس ایب کڈے ہاں جی اے ہے دنیا پرس دی نشانی اور سجڑوں ایک ہے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 اس نو آتے علم اسما اور رجال کی مطلب جس دے اندر حدیث دی روایت کرنے والے جہن نہ انہ دے کری کہ یہ سچا سی فاسک سی فاسق سی نیک سی سمل والا نیک عمل والا نہیں سی کہ جھوٹ بول جانا سی یہ بداتی گمراہ سی فاسق سی حدیث صحیح بیان کرتا سی اونچ نیچ کر جا رہا سفظ کا ہیر فیر کر اسم اسما رجال دکھتے ہیں ہاں علم راویا دا علم راوی حدیث راویا دا علم یہ مستفا کریم دی شریعت اندر فر دے فر دے کیوں کہ اگر یہ جرا نہ کی جائے اتنے ہر جھوٹا بندہ جرضی گلا جرضی جھوٹی حدیث بنا کے تے رکھی جاوے گا، تے سارے سنی جانگے، تے عمل کی جانگ بے نہ خرق ہو ہے سارے نبی سرکار دا دین سارا کا سارا برباد ہو جانا ہے مستفا کریم کی امت ہغور نے فرمایا فضل اللہ تعالی کی احسان محبوبے خدا سکار وسیلے اندر آلم پیدا کیتے جنہ راوی بندوں جرح کی دسیا یہ سچاں کوڑا کیں دا تاکہ کوئی کوڑی ہدیس گلت مستفا کی شریت شامل نہ ہو سکے سارا دین محفوظ دے بنی اسرائیل سنو بنی اسرائیل بنی اسرائیل یہود ن سارا انہوں کا سارا دین کیوں خواب کچھ ہے واسطے کہ اندر یہ علم نہیں شرط نہیں سی کہ بندہ گل کر روایت کر دا دگے بندہ کے دین دے ہے او مراد چھڑے کھوتیاں وانگو جہاں مرضی اٹھا سا جو مرضی کوڑ ماردہ ساری قومیں قوم پھیلیاں آخر ایک دن آیا انہاں خدا دی کتاب بدل کے رکھ چڈی محبوب خدا دی امت فضل ہوا اللہ تعالی آپ آخری رسول جو بنایا کہ توڑی دین ہونا ہے محفوظ محفوظ کرنے رب ودہ شریک مولا نے ان دے عالم تے درش تے پیدا کیتے ان نے محدث چ پیدا کیتے اور کرد رہے گا جڑا گے۔ سنگے آ بندہ آ دے دیں گل شریت چل نہیں چل یہ بیان کر سکتا نہیں کر سکتا کہ کوئی غلط کے کا بندہ اپنی غلط گل اپنا جھوٹ اپنی بکواس نبی شریت شامل نہ کر سکے سمجھ لگی نے کوئی نہ مرو توجہ نال بولو سب اب روپے ابد اللہ سو ایک محدس پوچھا گیا کہ فلانے فلانے بے دین بندے نے بد مذہب نے رف نے نے ایوتیں جھوٹیاں حدیثاں من گھڑت بنایا نے ایک لکھ تو ات دسیا اس دسیاں محد سگو جاب دتا ساڈے چبد عبداللہ بن مبارک ورگے امام موجود جہے نکھےڑا کر کے رکھ دین گے حدیث رسول دی ہے آ نہیں ہوں میں کتاب بیان کرا سما رجال دتابا محد شمسی راہبی سرو آنو بالا ہاں جی اور جناب جی انہوں دی میزان ال احتدال محد سبرے حضرت کلانی کی تہذیب تہذیب ہاں جی محدث امام یوسف مزی دی مزی دی جناب والا تہذیب الکمال ہاں جی ابن ما دی الکمال اس طرح دیا, دیا محدث ابن حبان دیا کتاباں ایک کرتاباں موجود ہیں یہ علیحدہ علم بنایا گیا اے دے اصول بنا گئے اے دے جناب جی تمام قواعد ضوابط مہیا لکھے گئے جمع کیتے گئے اے ہمیشہ واسطے ہوں سڈا دین اس واسطے محفوظ ہو گیا کہ دین دے اندر دیر کرن کرے عالم موجود ہیں ہر سارے امام لکھتے ہیں توجہ راویاں دے بارے لکھتے ہیں اے راوی دجا والے کزاب جھوٹا یہ جھوٹ دا پہاڑ ہے اور اج لفظ ہونے کسی دارے لکھنگ گے یہ سک ہے مضبوط ہے سچا ہے بہت سچا ہے امین ہے ہاں جی اس کوئی حرج نہیں گل جی کرد پکی کرد ہوں ایجوی جس حدیث کٹے ہو جان گے اصا آخانگے وہ حدیث بڑی مضبوط اور صحیح ہے <تصفح> <تصفح> جیسے آ جان گے گڑبڑ کرنے والے اصا آخانگے حدیث صیف ہو گئی یا من گڑت یا موضوع ہے یا جو بھی اتے اور سجنا ایمان نال دسو سڈے امام لوگ کلمے پڑھنے والے کلمے پڑھنے والوں آخر تے اے حرام نہیں اٹا فرد یہ بیان بندے جھوٹے دی کوئی روایت نو مننے نا تاکہ کوئی غلط گل نبی شریعت داخل نہ ہو جائے سجنا امے اصما اڑ رہے جا وہ فرد ہے تے دجال کر جھوٹیا فتر جھوٹ تو غلط بیانیا تو بچا تے ضروری ہے. جے میں بیان کرانا جھوٹا فلانا ملا کوڑا فلانا کردہ جے فلانا روایت اپنی بڑائی پھرتا جے اے میرے سے بھی فر لے نہ کراگا تو میں نیچا گا میرا حق بنتا نبی دی شریعت دا دفاع کردیا ان دے جھوٹ نو بیان نا میں آخا میں فلانا ٹاؤن شپ والا دجال بیٹھا جے فلانا کنجاب بیٹھا جے فلانا سرو بیٹھا جے آخاگ مولا میرے فضل فرمائے گا مہربانی لیکن اس میں شرط کہ میری نیت میری نیت آپ چنگا چنگا آخنا چنگا ثابت کرنا نہ ہوچا ثابت کرنا نہ ہو جی میری نیت جناب لکا تو پیسہ نہ تے دوسرے کی بےزتی کر کے اور تو ہٹا کے اپنے پیچھے لا کے پیسہ تے دنیا تے تہرت نام نمائش نہ ہو صرف اور صرف مصطفیٰ دے دین دا دفاع ہو اور الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نہ چیز نیتیں ہوئی نہ اگر غلط نیت ہے تو مولا میری اصلاح فرما ہاں وہ سلاح والا رب میری نیت پہ ہوئی ہے کہ محبوب خدا دے دی دین دا دفاع کر دیا ہوں میں اگلا جمعہ انشاءاللہ شاء اللہ توانو مقررین دے کفریات اور غلط بیانیاں دا موضوع سناواگا جی ہاں تو شاہ صاحب تو ہاتھ پاواں گا شبیر شاہ صاحب تو آپ سبادی صاحب تو ہاتھ پاگا پھر پنجاب تے سرکستان تو پھر لگا جگہ کشمیر کے آس پاس پورا ملک میں میں ثابت سابت کرانا کہڑا دجالے وہ جی امام زہبی تا, امام بنیادہ دجال کزاب جھوٹا بےمان فلاں نے تاکہ گلط کوئی گل نبی دے دینے داخل نہ کر سکے اسی طرح یہ ان شاء اللہ اگلے جو میں تہن سناواں واروں واری ان کیسٹا میں لے لی پیاوا ہاں جی کوئی دو تین ہزار روپیہ میں لا چکیا کیسٹا دو سرف جی اندر کفریت گلط بیانیا معلوم کرنے خاطر سیٹ نمبر دس کے پھر انشاءاللہ العزیز وہ لزیز وہ دساگا فلانی بکواس فلانی جگہ تو اس کی میں پھر کتاب دا حوالہ دے کے گل سابت کرانگا قرآن حدیث کی روشنی ہے کفورے آ جھوٹے آ گلت سمجھ آ گئی نے ہاں ان شاء اللہ لزیز اللہ تعالی فخر ضرور تو بچاوے انا مراد نفسے کا بندہ اعتماد نہیں کر سکتا نال بولو سبحان اللہ سجڑ جس بندے ویک میرے ورگا حافظ کریے پھر دوسرے ایپ شروع کر دے مکبر فی جلست ہی بیٹھے آکڑ تکبر اچھا ایک تو عجیب گل دلسو کا جل ستل کاری جلسو جل ستل جل ستل القاری بھائی میں بیٹھا یہ ہوں آم مدرسے جی بارت ناہو کتابی پڑھا کہ میں جب کاری بیٹھا ہوں جہدرس جی جائل نام اجکل فارغ نے بندہ جاوے پاسے کو نہیں کہ ایمان نا. اون بیٹھ کے تو پڑھا دے کی پایا آخر جی جلس تو جلسوں جلس الکاری اس کا مطلب ہے کاری میں بیٹھا پاؤں گا کاری آ کے پہننے جہاں درش ندامی پڑھاونے والے استاد ہیں نا پھر لت رکھ کے نہ پیر چوکے نہ پٹ رکھ کے رکھ بند حالانکہ یہ متقبے را بیٹھ کے جی چار زانو یادو جانو یا بک زانو نشی پائے بر زانو نہا دست کارے آہلے دین بلا عالم چشتیاں شریف والیا ایک بندہ مول آیا منادرے دی خاطر منادرا کرن دی خاطر اس پیرے میں رکھ لیا پٹ دکھ کے بہ گیا آپ سرکار نے اے شیر پڑیا فرمایا یا چوکڑی مار کے بہ یا دو زانو ہو کے بہو یا ایک گوڈا کھڑا کر کے پھر باؤ اے پیر ن چک کے پٹ رکھ کے باہر اے اہل دین بندے دا کم نہیں پائے نہدن ستکارے اہل دین کب تب راہنا چاہے ہوں جلس تو جلس القاری دا مطلب قاری اتے انہوں نے سمجھا کاری قرآن والا حالانکہ اتے قاری دا مطلب ہے طالب علم جی میں تالے بل بیٹھا میں بیٹھا تے طالب علم استاد دے بہن دا ادب کی ہے کہ دونوں دو گوڈے سٹ کے استاد اگے بیٹھے جیویں حضرت لے امین محبوب خدا بھی باہر گال چھ کے بیٹھے نے دونوں گوڑے سٹ کے بیٹھے نے ہوئی لفظ کتاب چایا کھڑا پڑھا پڑھاوال ہی بٹا بہا چڈیا ان آخیا بھی انج باؤ جی کاری بندے نے پیر رکھ پٹ حالانکہ اندر تے نیاز کا سبق سائ اج بیٹھا ہاں جی طالب استاد کر کے بیٹھ گا دو گوڑے سٹ کے بیٹھا حضرت جبریل امین علیہ اسلام جدو محبوب خدا دے کے کول آن کے سوال فرمایا سا کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے کیا مت دیا علامت دسو یہ سارا حدیث جبریلے نو نے مشکال شریف کے شروع ہے اس حدیث پارک کے اندر آدرت جبریل امین دوڈے منہ دے کر کے حبیب خدا کے اگے بیٹھ کے سوال کیتے ہیں اتوں بزرگ لکھا کہ حق یہ بنتا کہ تالب علم بیٹھے دو مار کے بیٹھے سمجھ آ نہیں تو سجنا بیٹھک ہوے متکب برانا آکڑ آکڑ کے باہ ہاتھ ملا گوارا نہ کرے لوگوں دو انگلوں سلام لو ہاں جی دل اچھی ہوئی ہوے یہ کون نے مینو ملنے والے یہ میرے ملن دے قابل نے میں کتنے یہ شیطانی صفت اور اے ساڈے اندر ہے وے آن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت پا کی سی ہائے ہائے ہائے ہائے میں آپ سرکار دے حالات سیرت سیتبا الحدیقہ ندیا اندر امام ابدل گنی نبو نابو سی حوالے پڑھی اس لکھا سی آپ سرکار کے باہن کی تھان کوئی مخصوص نہیں سی. حضور نے جدو آنا آئے نے محفل پھر صحابہ کی لگی تھا مل گئی حضور بہ رہے ہیں یہ نہیں سی کہ فلانی تھا محبوب دی پیے تو پھر جے کسی ہاتھ ملایا ہے آپ nunca. اگلے چڈنا آپ نے پیشہ کھچنا نہیں تو آپ نے ہاتھ نہیں کھچنا اللہ ہاں متازمن فی تعلی میں ہی لے بہ رہی دوسرے تے تکبر نار ان سمجھے جو یہ ہوں میرا میرے اگے جانور انسان ہاں دے نال بول کرے بول چال کرے امداد انانیت منہ چلک دی ہوئے شگرد ندہ ہی نہ سمجھے شگرد کا نال بہنا گوارا ہی نہ کرے ہاں جی اے نا مراد سفت جیڑی دنیا پرستان بھی ہاں یہ جہانم دالنے بھی بلا حضرت سید فاروق آد امردی اللہ تعالیٰ ہوایت پہ سناواں ترہ بولو چال سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ حضرت فاروق فاروقیاز رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تعلموا تالم ال سکھو تعلموا للعلم سکینتا والم علم وکار حوصلہ سکھو تبزا او تو پڑھ دے سکھ دے سکھتے جے دے اگے آر کرو یعنی استاد واضح لکم من واضہ الکم من تال لمون جہے تبھی تباد کر جنو تسا سکھا دے جے تبا من تو لو جن تسا پڑھا جے دے نال ہی ورتو وہ نیاز ورتو ہاں ولا تکو نباب میرا تلو لکبر علم نہ بنو آکل آ بنو یہ سمجھو شگرد چنگا میرے کو میں یہ بہن کے قابل نہیں میں یہ ہاتھ ملا قابل نہیں امام گزالی رحمت اللہ نکتا لکھا ہے میں استاد شگرد تحسان نہیں کر کیوں جو تیرا خزانہ جڑا اندر پیا جے اے لینڈ نہ یہ لینا آدر جے آدھے نے ٹھیک ہے دکاندار سودا رکھی بیٹھا ہے بوریاں بھری بیٹھا ہے لیکن گاہک احسان نہیں رکھ سکتا کیوں جے وہ لینڈ نہ آرے تو, تو بھی کیڑے تیرے سودے کو بھی تو کیڑیاں کھا جانا ٹھیک ہے تیر سو جی قدر بنی ان لال بنی ہے جڑا علم ہے تیرے کل جو دولت ہے اس دولت کی جی کیمت بھی بنتی شگر وجہ لال جی وہ لین نہ آرہ کدھر جانا سی پھر ایک ہوسال انہوں نے دتی وہ فرمانے بندے کا بیج دوسرے کی زمین گاہک نا... تحسان نہیں رکھ سکتا کیوں جو وہ لین نہ آرے تو بھی سودے بھی تو کیڑیاں کھا سی تیرے سودے کی جڑی قدر بنی اندر علم لا تیرے کول جو دولت ہے اس دولت کی جی کیمت بھی بنتی ہے شگردی وجہ لال جی وہ لین نہ آر کدھر جانا سی پھر ایک ہوسال انہوں نے دتی وہ ہو فرما دینے ہوئے ایک بندے دا بیج دوسرے دی بیج اے ہے زمین ہے نہ بیج والا احسان رکھ سکتا نہ زمین والا کیوں جو بیج آلا آکھے جی میرا بیج ہے تو زمین نہ دے تیج گیا زمین والا آکھے میری زمین تو مرے جے بیج نہ سٹے تیرے وی تے دب بھی اگنی ہے امام غزالی فرما نے نہ استاد شگر تحسان رکھ ہے نہ شگرد استاد تحسان رکھ سکتا ہے کیوں استادہ تیرا بیج ہے شگردہ تیری زمین ہے دل لالی زمین اندہ علمالہ بیج تیری دل لالی زمین ہے استاد فخر نکرے جو شگرد دل نہ تے اے بیج ساتھ کے فصل کے میں ہوگا اندہ سمجھ لگی نے کوئی نہ اور سنو سجڑو قرآن نو یاد کر لینا تکی بن جانا خالی کہ کوئی کمال نہیں خالی ہاں جنا چر عمل دی دولت نہ آئے سنو اے تیری روایت سنو محبوب اے صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے فرمانے نے کنہ سد رہا ہوما اسان اس امت کے سدر لوگ ہدر آدھے پہلے ابتدائی اسان ابتدائی لوگ کیونکہ صحابہ تو ہی امت شروع ہوئی ہے نبی پاک سرکار دی مرا الرجل من خیالیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آدھے نے صحابہ کرام ہیں اچیا اچیا شانہ والے سن بڑی بڑی فضیلتوں والے سن ان کئی ایج سن جل قرآن مجید سورت سی کسی کو سورت سن سارا قرآن ہف کوئی نہیں سی پر فرمایا وقال قرآن فکیلا نال ہے قرآن پاک سارا نہیں سن یاد کیا جو قرآن نا وزن وزنی سمجھتے سن بڑا وزنی سمجھتے سن وہ آتے سن جہی ایسا پہلا یہ دے عمل سکھ لیے وزن تا لیے پر روزے کلب ہی انہوں ملدی سی عمل دی دولت ہاں عمل دی دولت نلتی کرام ایام تھوڑے بندے ہافر سن پر قرآن مزید آم ن مجید دے حلال حرام نرانے مجید دیا حکمت مثالوں لے سارا صاحب اے کرام اللہ کبیر فرمایا بھائی آخر آخر ہاوے لمبت جو خف والا ہے ملک قرآن اس امت دے آمن والے پچھلے جڑے نا پچھلے لوگ دا حشر کی ہونا قرآن نو لگنا ہے حولا ہاؤلا ہولا انہوں لگتا سی وزنی نو لگنا حولا ہتھا یقرا اس سبھی والن بال بھی پڑی جان گے اجمی بھی پڑی جان گے سارے پڑھ فلا یا ملون بھی عمل نہیں کر سجنا کوگے محبوب خدا نے قور اور گل کی تی. حضرت عبداللہ اللہ بڑے رضی اللہ تعالی روایت کر د رسول اللہ صلی اللہ وسلما ان ہا قوم نما یشراب ال ماؤ فرمائے اس قرآن نوج پڑھن کے لوگ کئی جے میں پانی پی گھوٹ بھر بھر کے نا گلاسان کے گلاس سے جگہ کے جگ, جگ غائب ہو نے کی مطلب پانی پیدیا چبانا نہیں پہنتا کہ پانی چبا کے پیندوں لگا جی ہے, ہے مثال صل اللہ علیہ وسلم قرآ پڑھ گے پانی پی چبا گے نہیں کی مطلب قرآن کے ایک ایک لفظ حکم سمجھ کے وہ فکر نمج کے وہ شریت نمجھ کے وہ راج نمج کے وہ حکمت نو سمجھ کے وہ مثال نمجھ کے نہ گے ہی خالی لفظ پیتی جانگے فلا کیا ہم سنگ تو دے نہیں اترے گا معلوم ہویا سجنا قرآن دے لفظوں نو پی لینا قرآن کے حکمان ناننا اے جہنم جان کا سمان ہوئی محبوبے خدا اے لیکن جو ریت درام حلال دے سڈے بزرگوں دیا کتاب لکھے پے نے وہ مسلے سمجھ کے انل کرنا سارے قرآن نفت کر سونے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان علی شان حضور کا سنایا اگے آپ نے امام نے لکھیا لوشو سی کلب ہی موز دلت دل دل چ نہیں ہونا خوشو اللہ اکبر و کبھیرا خوشو دا مطلب ہے کہ اللہ تعالی دا خوف آخرت کی فکر قبر دی فکر ہر وقت دل چہ جائے کہ بندے دا دل اندروں اس دے خوف رہے نیا ڈرچ آزیزو فکر چی سمجھے میں کچھ نہیں ہایو میں ماریا گیا ہایو میں لٹیا گیا پتہ نہیں میرے نال کی بنتا ہے میرے نال کی بن رہا ہے فکر انج دی فکر چ رہا رب سنگ ہر وقت خوف میرے بن فکر انج کی فکر رب ہر وقت خوفت رہنا جس کے نال وہ دل اندر جد کیفیت اے رب اگے جکن ڈرن بھی پیدا ہوں جنہوں خوشو نیاز مندی تے بھی آخر نے بندے دا بولنا آپ گٹ ج جی بولنا گھاٹ جاندہ ہے ہسنا گھٹ جاندہ ہے ہاں گناہ موک جاندے نے ہر وقت رب سونے دے خوفت جو دل بیٹھا ہوئے انویں اکھ دینے دل دا جاری ہونا جو اکھ دینے فلانے دا دل جاری ہوگیا ہے وہ دا مطلبی ہوئی ہے کہ بندے دا دل اللہ دے خوفت ہر وقت مصروف ہوئے جو رب تو سوا کسے اور شایدہ تیان آوئی نا قبر دیا فکر لگی ہو خوش خوشو والا دل, دل. سجڑوں میرے پاک نبی دے صحابہ فرماؤ دے نے جیڑا دنیا تو حضور دے جان تو بعد سب تو پہلا علم اٹھا نہ مکیا دنیا تو یہ دل, دے دل دے خوف والا علم سایا توجہ نہیں فرمائی اس گلجا نے کتاب اچ زیادہ ہیں مستفا دور چک کتاب قرآن اور وہ او بھی ایک تھانے کٹھی نہیں لبھی کوئی کجور دے جناب جی چھوڑیاں تے پتھراتے, کوئی تے کوئی ہڈیاں تے کوئی چمڑے کتاب کوئی نہیں پر دل علم خدا نال بھرے ہوئے کوئی مسئلہ پوچھ آ گیا ہے انہوں فکر لگ گیا ہے کہ میں دسا کلتی نہ ہو جائے کوشش کرنی ہے تو اگلے نو پوچھ لائے. اللہ اکبر یعنی آپ نہ حال سمجھنا ہے ہر وقت سے خوف تے ڈر چیٹا ہونا ہاں صحابہ کرام فرماندے نے حضور پاک سرکار دے کفن مبارک نالے مٹی نہیں لگی تے سڈے دلوں دی کیفیت بدل گئی سطلب کی مطلب کہ جڑا وہ خاص فیض اللہ دی کا سلسلہ جڑے آخرا سی نا محبوبے خدا کے جان تو بعد وہ سلسلہ وی کا ہے وہ دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی وہ نہیں رہی آخر سامنے جبریل ویخنا آ رہے نے آیا تا رہی اج فلا کو فلانی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو قرآن آ گیا انج نہ کرے کرنے کول جی کوئی گلتی قرآن آ گیا ہے چور دے ہاتھ کٹ لو انہیں کیوں کی چوری جدو ایک اے سلسلہ جڑیا کھڑا سی نا تو ایمان نالس مر دل آپے یقین دے کمال درجے خوشبو کمال درجے پہچے ہوئے سن محبوب خدا پردہ فرمایا وہ دل دی کیفیت تھوڑی تھوڑی بدلنی شروع ہو گئی بدلنی شروع ہو گئی اج ایب تک پہنچے پہنچا کہ کملا سڈے دے, دے اونٹ دے کے کالے ٹرک بھرے پے نہیں پر دل خوف آ نظر نہیں دل چ خوشبو کوئی نہیں دل کوئی نہیں ہاں نہ بولدیا منہ سوچنے آپ نہ جناب کردیا سوچنے آپ کوئی حساب نہیں لا ہاں محبوب خدا صلی اللہ پہلا علم اٹھیا ہی خوش ہے اور یاد رکھنا لوگو وڈا آل موہ نہیں ہوں کتابہ کتاباں چوکیاں ہوا آل موہ ہوتا ہے جہاں دل مولا دوف چاہ کسمیا پیا جی میرے محدوب کریم سرکار دے کتابوں کے ٹرکا کے ٹرک, ٹرک نہیں تھن دے ایک دل والی کتاب کا متازہ رکھتے سن دل والی کتاب رب دا خوف جو وسا چڈیا سی ساری کہنا تو وڈے آل میرے نبی دے یار نے حضرت سیدنا امام حسین اللہ بین سنا واگ تاریخ دمشق مشق کے اندر لکھے امام زین العابدین سرکار نماز پڑھ رہے ہیں ہجرے اگ لگ گئی لوگ بجھاونے مصروف ہو گئے سرکار نماز دیتی نے اگ بجھ گئی سرکار سلام آخر غلام مارد کی لپا لاؤ ہجرے اگ لگ گئی سی سیوں خبر نہیں ہوئی کہ کی ہوں پیا آپ نے فرمایا میں دون خالی اگ کی فکر چ مصروف سینکاری نہیں ہوئی اسدی اگ دی پتہ نہیں لگا پیچھے کی پڑھائی خوشو اے یہ خوشو جدو یہ خوشو ہووے نا پھر دنیا دا کام چنگا نہیں لگتا پھر مر مر کے بندہ ہے کردے گزارا ہے کردہ چوکھا اگلا جان بنا لوا تا میرے مستفا کریم دے یار دنیا دے کم دنیا کے کام نسل جان دے اور کر دے کیوں اس واسطے وہ وے کام چ مصروف سن ان پتہ سی اصل وہی ہے یہ گاندھی نام کینا چاہیے کی مصروف رہنا وہ فکر جو لگی کھڑی تھی ہوں سارے دل چ جی وہ نہیں تو سن ہر وقت دنیا دنیا اے ہی مصروفیت چوکھا کما گے تو خوش ہو گے تھوڑا کما گے غم گم کرے حالانکہ الٹ ہونا چاہیے بندے چوکھا کما تے غم کرے تھوڑا کما تے خوشی کرے جو مستفا یار سنت ادا ہو گئی اصل خوش ہونے پیسہ چوکھا ہوے صاحب خوش ہوندے سن جاتا تھوڑا چوکھا ہونا تو پریشان ہو جانا آ کیوں گیا کدھر تے نہیں کدھر برباد تے نہیں کرتا جو لال بولو سبحان اللہ اللہ اگلی نشانی پر لکھتے ہیں کہ رب سونے دی کلام سنن رب دی کلام پڑن دی اونوں خواہش نہ ہوئے نہ لوکان دی کلام گال سنن تے لوکان دے گالنو سنن تے اونہ نال بولن انو زیادہ پسند کریں سمجھو دنیا پرست جڑا ہوئے گا نا خدا پرست حق پرست قرآن پڑیا ہو سی خدا واسط وہ کوشش کرے گا ادھر بچا تو اپنے رب نال گا کر دل سوڑا پے گا کیوں پیا کران کر شریعت ادھر گل کرنا شروع کرے گا تو, دل ہو جائے گا. اللہ! اللہ! اللہ! تو یار نشانیاں کیسیا ایمان نالے پیا لگتا ہے تو سارا سڈا ہی سودا پہ دالا کلام چاہت نہ ہوگ پر سنا اپنے آپ چاہت نہ ہو, وی وی چاہت نہ ہو وی جدو ویل ملے مول قرآن کے نڑے نہ لگے مول پرا پر جدو ہاں نہیں تو پھر کوشش دی سنا ٹیویا سنا ڈرامے سنا جھوٹ سنا انگلش مرنا ادھر ادھر سمجھ لا نہ دنیا کا کتا ہے قرآن والا نہیں اس قرآن کی قدر نہیں سمجھی حق بنتا سی مرے قرآن رب پہ بول در پاس کٹیچ کے اپنے رب نیٹھا گلا کر رب گلا نہیں ایمان نال دسو کا نہ بولو کا نستا اصل تری عبادت کرنے کی پیار نے نماری نہ بو دس تیری ہی عبادت کرنی کا نستا اصا تیرے تو ہی مدد منگنے ہیں دن سرا المستقیم مستقیم سان سی راہ تلا یہ کنو پیا آخدا ہے اور سجنا یہ صرف شیتان دبل ہی سڈے دل دے جا سب کے دے مشاہد تو دور رکھ کے نہ پڑا رب کا اپنے دل تو ہٹا لیند ہے کیویں جو نفس جو مار دے فر قسم خدا دی بھی جد یا کا و یا کا انج لگتا ہے رب سامنے وے میں پھر پیاکھنا میں تیری عبادت کرنا وا تر بولو یہ بولو سب لائق شر قرآن والا یبکا ولا ہدن جدو قرآن نو سنے توجہ قرآن نو سنے قرآن نو سن دیا دل خوف پیدا نہ ہوئے ڈر پیدا نہ ہوئے ہوفلت نال سنے ولا یبکا روے نہ ولا ہدن غم نہ کرے نہ دین دا غم نہ قبر دا غم حشر دا غم، نہ عزت دا غم، نہ مسلمان دا غم، کسے شاید دا غم، دل نہ پڑتا ہوئے حالانکہ محبوب خدا نے فرمایا قرآن پڑو گم کیونکہ اتریا بھی غم اللہ! قرآن غم نال، ہاں, قرآن غم نال، ہاں. تے محبوب خدا سن، کے جا اللہ سے محبوب قرآن سنا ون کی بجائے نہ سنن زیادہ پسند کرتے سن بجائے کیوں جو سننگ ہوتی ہے زیادہ ایک پاس ہوتی ہے نا جدو پڑھے گا اور لیے توجہ ونڈیت جانی ہے سننے والے پاس بھی پڑھنے والے پاس بھی دھیان نفرت کا بھی ادھر ہونا گلتی نہ ہو جائے ایج نہ ہو جائے تو جدو سنے گا پھر دھیان ہونا صرف ایک پاس جدو ایک پسے ہونے پھر توجہ ہونی ہے جدو توجہ ہونی نے دل سے چوٹ جدو چوٹ مارنی ہے خوف دا پیدا ہونے رونے بھی رحمان پیدا ہونا ہے رونا بھی آنا عشق تیرا جد پانی منگے تم خو گے درد توجہ لال بولو سبحان اللہ میرے حبیب کریم سرکار نے عبد اللہ نے مسود نو فرماؤ میرے صحابی میرے اگے قرآن پڑھ قرآن سناؤ اور سنوا صاحب صحابی عرض کردہ یا رسول اللہ بھی تڈے تر تو سنا وا میں آقا نے فرمایا ہوں من غیری دوسرے تو سننا مینو زیادہ چنگا لگتا اتریا میں میرے پہ اور میں پسند کرنا ہور پڑے میں سنا ہوں جدوں حضرت عبداللہ اللہ مسعود فرما دے میں سورت کھولی سورت نسائی سامنے جدوں میں پہنچیا فا فائدہ جئنا من کل امت بے شہید وجنا بےکالا ہے شہید رب فرما حبی باؤ اسل کی حال ہوے گا جسے آسان ہر امت دے گواہ لیا گے کڈ کے میدان ماشر کیا مطلب ہر امت نبی رسول وہ گواہیاں دے اپنی اپنی امت کر دے کرتے رہے دین سنتے رہے چلتے رہے ہر امت تو گواہ کھڈ کے لوگے وجہ بےکارا الا شہید سارا گواہ ساروں فر گواہی تری حبیبا پاوا گے, گے نبی گواہی دے آپ اپنی امت کے بارے توجو ہوں پھر جہ گی دیکھ کہ نبی فارد ہوب سونا وڈا گواہ لوگا ہبیب خدا فرماے گا حبيبا, تو گواہی دے ان سارے نبیوں میرا پیغام پہنچایا یا نہیں <تصفح> <تصفح> جدو یہ گل میرے محبوب دے سامنے حضرت عبداللہ اللہ مسعود قرآن بھی پڑھیے آپ فرما نے فرائے تو آئے نا تدرا فا نے فاقا لس بک حضرت عبداللہ اللہ مسعود مسود فرما نے میں ویکھیا نبی پاک دیا اکھا مبارک پانی دیا لڑیا مگ پہن حضور فرما نے بس کر کی مطلب کی مطلب وہ جدو قرآن آیا نا سامنے تو مستفا کے سامنے وہ نقشہ قیامت کا جڑ گیا تے حال تے امتان دی پریشانی تے سارا لکشہ جو تے رب کا جلال آیا ہے سامنے ابھی خدا سرکار روپ ہے اگاں سنیا نہیں گیا فرما با سنے تے مب کی مطلب ہوں اگاں سڈے کول نہیں سنیا جاتا ہے آیا آیا آیا اللہ خبر رب کا جلال جو آیا ہے جل خاص خاص تجلے نے محبوب خدا سرکار نے بس چیک آیا کوئی سنی اصا پورا سورہ پورا پورا تھپارا سن جانے دلا کو سنوے قرآن ایک وحد جیو جی ایماندار قرآن ترب رحمان کی بارگاہ ایسی عجیب شاید حکم جونا نہ آئے رومنی شکل چ بناؤ رب بھی پسند ہے ایمان دھک کے نال ہاں دکے دکے نال منہ جاؤ جا رونا نہ آب سونا روم آیا کے خاطے چ لکھ چڑھتا ہے یہ بھی رومن ہاں سمجھ جدو جنگے بدر بعد قیدیاں بارے فیصلہ کرنا تھی تے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت صدیق اکبر جو فیصلہ فرمایا فرمایا توجہ تے قرآن اتریا تے حضرت فاروق کے آدم فرما نے میں ویکیا ہبی بے خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت روندے صدیق کے اکبر روپے پہ میں نال جا بھٹا میں صدیق سدھی عرض کرنا وا کوئی مینو چکا درس کیوں چلو مینو رونا نہیں آوے گا میں تے ورگی شکل تلا لگاؤں توجہ ہے بولو سبھانا میں چلو شکل بنا کے تل جا جان جان کروا ہاں سجنا دنیا دار کے منہ چیبا نہ کروے ایمان ما. کوئی کمی نہ منہ چبے کی قدر نہیں ہو پا دب دیا ہایا ہایا اتے منہ چبا کر کے ویخ پھر اے ویخ جو تیرے منہ نشانہ کیں بخش دک ہاں ایمان نال بارگی جنہ زلیل ہو کے وے گا انہیں شان پاوے گا توجہ نال بولو سبحان اللہ اچھا اگے فرمایا اگے فرمایا جے کوئی حق پورا نہ کرے تو آخ و میاں قرآن والے دے حق مارنا تین حیا نہیں آتی تینو پتہ نہیں قرآن والی کی شان ہوں تے جدو کسی دا حق پی پو مڑ قرآن یاد نہ آوے آڑ قرآن یاد نہ آوے اپنے حق جن دی باری آوے تو پھر قرآن یاد آوے تو آخے قرآن والے حق قرآن والے حق پورے کری آوے کسی کے حق دی گل تو پھر اے سوچ نہ آئے جو قرآن والے کسی دا حق بھی نہیں کھانے توجہ نہیں فرمائی نے ہاں جے کوئی بندہ یہ خدمت چتا ہی کرے تو دینار غصے ہو جاوے اگ شرد نہ مننے تو اگ بن جاوے کٹے تو مارے نہ مراد بئی مانا تین استاد دیا ڈبا پتا ہی کوئی نہیں اپنا نفس اپنے رب سونے دی خدمت کتا ہی کردا پھردا تے اپنے گرسا نہ آوے اپنے آپ نہ آ کے بابا ایمانا وہٹنا پیا تین کٹا میں تیرے رب کے خلاف کیوں بے ہے توجہ نہیں ہاں یار اے جے بندہ سوچ لو تے سیدھا نہ ہو جاوے ہوں پتر پیو بھی نہ منٹے پٹی کھڑا ہے بے مان تینوں شرم نہیں آجار نہیں میرے حق پیتی جا پیو رب دے حق پیتی آدھی اپنے واسطے سوٹا کیوں نہیں چکیا او کٹیچن کے حقدار ہے آپ نہیں مان دسو اصل کدی آپ سوٹے پھیرے نے دوسرا کرے گنا تھپ پچھو خارے جدو اپنے کول ہو بوے تک اپنے بھی رکھ کے مار دے دوسرے دے حق کیوں زیادہ سجا جس بندے رب سونا ہدایت بخشے کھولے اک دوسرے ہوسرے خلاف چلتا ویخے تسا ہے جدو آپ خلاف چلتا ویخے مڑ اس دگنا گسا کرد ہاں میں کسمیا پیا نہ کئی کئی بزرگ اسا کتاباں پڑھا جہے آپ گلتی ہو گئی ہے تو آپ کٹتے کٹتے سال ہاں رات سو گئے تو وال بند چھڈے نے نیند آن لگتی ہے تو آ مارے کیوں جو بال بچارا نکا معصوم معصوم تو نہ بال معصوم نہیں ہوندے معصوم صرف نبی ہوں بڑی پتھر گل جی جہالت جڑے لوگ آتے نا بال ماسم آتا جن گناہ کو گنا ہوے ہی نہ ہو ہی نہ سکے بال تے گناہ کردے ہیں گند بھی نے پلیفیاں کھا جاندے نے چار چار سال دال گناہ کردے نے رب انہوں دے, دے لکھدا نہیں رب سونا لکھا نہیں لکھی نہ لکھیچنا ہو رہے نہ کرنا ہو رہے ہاں معصوم صرف نبی نے انہاں کو گنا ممکن ہی نہیں سمجھ آ نہیں کوئی نہ مان نال دسو یار بال پڑتا ہے پیا وہ شرارت کیتی ہے کسے نو نال چکر دی سو کوئی کچھ کیتا سو کوئی شرارت چکیتی سو وہ بال ہال کی گناہ رب نہیں لکھتا ان لما پا کے کٹی کھڑیا تے کلیا اڑے کانگر جنہ کا لکھیچنا بھی ہے لر بھی وجنے نے کتاب بھی ہے سزا بھی ہے سارا کچھ بال کا گرسہ تے اپنا گرسہ کیوں نہیں ٹھیک ہے سجڑو قسم خدا بھی کر کے آنا جی آپ یہ کام کر لئیے نا جیویں بالا کٹنے آپ اویں کٹیے جی چوتھے ڈنگ سیدے نہ ہوا کے پرواہ نکرے کتوں پیاؤں ہاتھ پاؤنے دس بائی چھ بجے کھڑے نے کی گڑی ہو کی گلت اللہ سے بندو لا چی سام پہ درویشو درویشو کتنے نے درویش یہاں دے سیل مکے نے کی مطلب نمبر میں یہاں کے گڑی نہیں بنوا سکتے کنے وقت ہو گیا بس ٹھیک ہے مکا چلے پنجا منٹ ان شاء اللہ یہ پورا ہو جائے माल जद आवे तो वेखे मैं कि देना वेखे किमें जिमें दी आवे फिर लवे तो लैके तो हम चुप चावटे सच ना आके समझने कुरान दुनिया पढ़े जे दीन पढ़िया हों पोचा जे लै बैठा तो फिर उन्हा घर पूरा कर छा देने का اس شریت نبی سمجھا دیا ماسا لحاظ نہ رکھدہ جو میرے رب دے پاک حبیب دین بیکھیا یہ نظرانہ دھی بیٹھا اتے گل ہولی جڑا جا دیتی بیٹھا اتے بھاری چکر نہ حبیب خدا نے دین دسدا نا غریب نہ امیر نہ بادشاہ کسی کا فرق نہیں کیتا. نبی نے شریعت دستیا سب نرابر رکھے سمجھ لگی نے کوئی دنیا دی عظمت دل, دل چنی ہوئے جے جلال بھاوے حرام ہوے تے نہ آئے تو گم کرے ہائے ہو آئی کوئی نہیں آ جائے تے, تے خوشی کرے ہاں جے کدرے جے کدرے قرآن دیا, سنان سناندہ غلطی کر بیٹھا ہے, تے ہر غم میں چھوے, یار میری عزت لوگوں دے نگاہ چہ گئی یار بڑا بہت یہ جڑے حسن دے مقابلے کارات دے ہوندے نا مقابلے کارات کے حسن حرام جے جی اسلام مقابلے حسن کارات دے نہیں ہوندے اسلام در مقابلے حسن عمل دیا ہے نا مراد خسرے کاری بئی لانتے لان سے آتے نہ داڑی نہ موچھ زمانے دا لوچکاری او okay. پھر قرآن پڑھے گا مقابلہ حسن دا پیا وہ اوتری دا قرآن دا لفظ دا سوڑے کرن دا مقابلہ پیپرنا جہاں قرآن پہ پڑھنا اس پہ آب ماں تم رسول ہو فخو ہوا کمن جو رسول دے وہ لے لو جس روکے اس روک جاؤ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 جنہیں قرآن لوکا دل چتر بنا پڑا پڑھایا جنہیں ملہ تقریر کی تکا میری شان قدر بن جاوے میں سب میرے جلسے بہتے لینتی ای ای جانم جانم لگ جائے گی کہ بلا رب لوکا دی بار گال عزت نہیں کوشش میں گل دی کرا جب میرے رب دی بار گالج میری عزت بن جائے وی ادھر پیا آ ستویں کارات پیا لانا ہوں دسویں پیا لانا یہ کاری باسے پہ یہ فلاں نہیں پھٹے مردو کے بئیمان شیتان وہی کاری ہر دن پر قرآن لانت کرتا ہے یہ تمیز نہیں میں ایک کاری قرآن کا پیا کہ سنوئے ایک کاری ہے جامع نظامیہ مدرسدار والے بنکاری تھی میں مینو کسے بندے تعارف کرایا آئی الظہر جی آل یون، یونیورسٹی سے حضرت کات کر کے آئے ہیں میں آخر جی بڑے وڈے چکلے تو فارغ ہو کے آئے ہیں وہ کاری کی ساری ہوا نکل گئی میرا بچہ کی مائ آسا پیا چشتی سنے گا بلے بلے اللہ تعالی فضل ساری نگاہ مکان نہیں عمارت نہیں جی جی ساری نگاہ نہیں کہ ہے کتا نگاہ چیزیں تستی ہے جہاں مستفا تابےداری جاند بس میں بڑے وڈے چکلے تو آئے <سؤال> وہ پتا تو ہے پیچھوں ویختے آیا بھی؟ چوٹ وجی شرمندہ ہو تھلے ہوٹ گیا جا من تعارف دسو آتا سی جی دسوسا یہ گل کیوں کی میں آخر جی یہ پوچھو الہر جا مصر والا واقع یونیورسٹی ہے اتنے چرنا کڑیاں منڈے ننگے ہو کے پڑھتے نے کچھیاں پا کے ہاں کل الزہ جا جائے نا جا ادری آل ہوا الری سدی سمجھے دلہ ہے وڈا لانتی کچھ ہے تا نہیں بلیف کا پوتر ہے جڑا ہوں الہر سدی چل آل ادری انگریزوں نے جب مصر پر تسلط اتکرم کیا پہلے الہر مدرسہ تھا پھر یونیورسٹی بن گئی پہلے اللہ دھر سے امام عبد الب شارانی جیسے مرد تیار ہوتے تھے شیخ خالد اظہی جیسے تیار ہوتے تھے اب ابلیس تیار ہوتے ہیں اور ننگیاں رنا کچھیاں پا کے پڑو پتھر بناٹیاں گاڑیاں لا کے بیٹھے ہوتے ہیں مسلوئی ہاں نماز ہنستے ہیں وہ روزہ کھول دیا شراب پیتے ہیں زنا کر کے رونے کھول دے وہ چکلے تو بد ترچ جہاں لانتی پڑھ کے آئے گا دے قرآن کا ہر فرف لانت نکلے گا سجنا اس بیسی حاصل جہاں قرآن سدا پڑھ دا کسی جنگل دے دریا کے کنارے آئی لیکن مستفا شرید کی حیرت رکھ کے بیٹھا پڑھا ہے سکھا دے اے دے کول پڑھا لالا اے کے آوے سمجھے اے او دے درجے چل نا کو کو کو ڈگری لیا جی. اوے کوئی بڑے بڑے بیٹھے نہیں اتنے پڑھ گیا ایمان نال سورا منہ دیکھنے گارا نہیں کر جی جی من تو کوئی دیسی فقیر مل جاوے جڑا مستفا ہوا ہوگاہ ہو مستفا ہوا ہو <تصفح> مٹی بہ جا درخت تھلے بہ جا ایک ٹائم کھانا ملے ایک دی کپڑے میرے اٹھارہ لگ, ٹاکیاں لگے ہو جی اٹھا دن بعد بھی مین دھونے کی ہوش نہ ہو سمجھا گا میں سب تدرسے چارغ ہو گیا پر اقل نہیں رہی لوگوں کی سوچ نہیں رہی ایمان والی اسلام والی سوچ ایکو نہیں عمل کتنے رونا پر سجنا مستفا کریم سرکار کا مدر تھا آپ چا وے اج ہاں! پر دین دی عمارت کوئی نہیں اور لیے عمارت نہیں سن پرنارت دی سی دیمارت دی اسمان گلا فکر دی ایڈیاں اچیا عمارتاں میرے مصطفیٰ دے دیا دین یارہ عمارت دین دیمارت توجہ ہے کوئی نہ رس نوکول سبال ایک الگر دو بایا جسٹس کرم شاہ فوت ہو گیا جسٹس کرم شاہ اس تفسیر بھی ایک لکھیے تفسیر کی بس کی لکھا تو ہوں دہت خوش کافی بولیا بھی تین سال نالی میں کرنا میں اپنے پھرا لے گیا مدرسے بڑی پرانی گل ہے وہ بھی یونیورسٹی جرنل ویاہ نے بنوائی ان مہربانی بنی میں اتے گیا اپنے پا ل صاحب سا دیں باج میرے آ جی ویخیا ان مدر مدرسہ ہے وہ ماڈرن ماڈرن جیٹرک بی ایم اے سارا کچھ باہر بورڈ لکھا ویخیا مدرسے کا بورڈ دے کالی جی فوٹو جی بسا پچھو بنی خری ہوں نا رن تو مرد دی اج جناب نا ایک مرد تک رن ہات ہاتھ دے تو پڑتے ہیں جد میرے پرا ویخیا نا مینو آئی جی اتے پڑھنے لیا دوترا جی. ہو آدھا پا جی پڑھائی باہر نکلی کڑی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سال چھوٹا جا ہوں صاحب جہا مش بھی کون سی بالکل نکاح جا بڑی پرانی گل ہے آتا تعلیم تو باہر نکلی کڑی ہے مینو کتنے لے کیونکہ سارے گھر کا ماحول جہا سی وہ غیرت پردے والا سی او بال دے, دے چادر صاحب وڈیا تربیت دہ سکھا سی وہ ویختا گیا لیا کوئی گلے اصا رات رہ جی بڑے اوکھے تے پاسے پرتا پرتا تنگ ہوئے ایمان نیندر کی ہونی سی بھی اہری بےغیرتی آڈے چڑ گئے سڈو ہاتھ ہاتھ تشانا بشانا تے اوتھوں دے ایمان میں گل کر دیکھو کفر کے خلاف دے میں حکومت حکومت دی, دی بےمانی بغیر تھی کفر کے خلاف کوئی بولنا ہوئے اور سجنا کلندر اقبال ہے وہ نہیں فرمانتا ای شیخ بہت اچھی مکتبری کی فی الحال کی بنتی فارو سلمانی مرو جائق مشاق بنے بیٹو جی ناج دے تھے نظریے مدرسے کی فکا چنی ہونی پر وہ آدھا یہ جو فاروق سلمان بننے فاروق امر سلمان فارسی جی وہ تیار ہونے نے تو تے کول نہیں ایک جنگل چ بنے گا کیوں جو جسا فطرت دے نظام نو تباہ کر کے ماریا ہوا برباد کر کے رکھا ہوا وہ سجڑا یہ اج سندا پہ دیاں قسم خدا دی کر کے نہ میانا اصل بندے دا اپنا عمل سنت اچھ عمل ہے کو نہیں علم ہے کو نہیں ایڈیاں ایڈیو ای سندا چکی پھرتے ہیں میرے غلطی نال نیک سند تھی ایک, ایک میں سنعت لائے بیٹھا تھا تنظیم المدارے ساحل سنکستان تنظیم المدارس سالے سند میں ملتان تو لے بیٹھا تھا جن رب سونے میں سمجھ دیتی میں چیر کے چیری آگے چٹ میں کہ اندر بے سن چنگا یہ تو کفر دی سند یہ تو سند ہی کفر دی قدم خدا دی کر کے آنا میں چیلنج کیا پورے ملک چیلنج ملتان گیا کئی بندے اتنے مولی میرے مناوے واسطے آئے نے مدرس آئے نے کتابیں پڑھ پڑھا مدرسوں آئے انہوں نے گل شروع کی جدو میں دلیل دیتی قسم خدا کی دوجی گئے بہ گیا نے گل ٹھیک ہے کو نہیں رہا ہاں چاوے جہجے آن میرا مطلب چونگی والے یہ اتنے ملان ٹٹ میرے اگے کی بولن گے اچ میں مدر رسیم کی گل کرنا اوہ بڑے بڑے کتابیں پڑھاونے والے جہن نے وہ سن کے تو انہیں آر گل ٹھیک ہے چیزیں سارے مان مکے پے کر سجنا قرآن مجید دے آداب اور جڑے ہیں فرائض اور حقوق بہت جی کتاب اچھی ہے انہیں حقوق اچے نے ہر بندے ہر بندے تو, تو سن کے سمجھی کہ بس یہ جیٹا دین ہے تو مرد پکر ہے نہ جا قرآن پچھے مڑیا بیٹھا ہو سمجھی یہ ہے حافظ قرآن جا قران اپنے پچھے موڑی بیٹھا ہو سمجھی یہ کوئی شیتان ہے قرآن قرآن نو اپنے پیچھے نہیں پھیرنا قرآن دے پیچھے آپ ٹورنا ہاں ملافیسر تے, تے مراد کی کردے قرآن نو اپنے پیچھے دے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے فکیان حرم بے توفیق دعا کرو اللہ تعالی حضور دے جوڑے مبارک صدقہ نہ عزیز نہ کسی بندے سوال ہے افغانستان میں گانے وغیرہ پر پابندی تھی خواتین باپردہ نظر آتی تھی اس کے باوجود طالبان کو شکست کیوں ہوئی جس بندے سوال لکھا ہے وہ میری کیسٹ سن لوے طالبان کو شکست کیوں ہوئی <تصفح> میں پورا موضوع لا چکے ہیں اللہ تعالی فلن عورت کے لیے پردہ زیادہ ضروری ہے یا شرم ہیا سوال لکھنے والے بے وقوفی کیتی ہے کی پردہ تے تیا دون وکری شہ نے انہ کی کوئی جنگ ہے آپس مرے جب پردہ ہے ہیا نہیں رنگا پردا محافظ ہے توجہ فرمائی کے نہیں سنو میں مثال دینا ہیا شرم یہ ہے تے جڑا پردا ہے یہ ہے برتن دودھ محفوظ تے برتن نہ ٹوٹن دے جب جرتن ٹوٹ گیا تے دودھ بھی پیران تھلے رول جانے پردہ نہ ٹوٹن دے جے ٹوٹنے جی پھر ہیا بھی نہیں راؤ لگا اللہ تعالی نے پردے نیا دا محافظ بنایا ہے اگر کوئی عورت ہائی شرم و حیا کی پہ کرنا ہو لیکن وہ آرزی پردہ کرے تو اس کے لیے پردہ کرنا کہاں تک فائدہ مند ہے ضرور فائدہ مند ہے سنو ادھر دو فرد سن ایک پردہ کرن دا ایک کرن دا دا ہیا دا تعلق دا اپنے پردے دا تعلق غیران ہے حیا نہیں پی تو آپ نقصان چاوے گی ٹھیک جدو پردہ پی کردی فتنے تو نہیں پی پاؤں جیڑی خود ہیا نہیں کردی گل سمجھا لیکن پردہ پائی پھر دوسرے نو جنا دی دعوت تو نہیں دے رہی دوسرے تو بچائی فردی تو جیڑی نا مراد پردہ لے پھر چھڈ کئی ہیا توڑی دی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 گند برا دینی مدارس میں ظاہری صفائی کا کوئی وجود نہیں ملتا واہ واہ سد کے جا سکو چولہنا ستھنا لا دیا تفائی نوا لے دی مدرسے کی سفائی بھی روئی اتے ستھنا لا کے رو لیا گئی جنا کے چکرے کھلے تھڑے نے لکھ دی تیروں سفائی یاد آ گئی پوچھنا نبی پاک دن کی آخے گا جسینے تے مائل لال کپڑے لکیر پی جرداں سن پھر میں تم دسا صفائی بھی اپنے نفس آستے نہیں لوکش کرنے نہیں سفائی وہ اسلام آخ دے جڑی ظاہر اس واسطے کیتی جاوے ج میں دین دی گل کرا نا مات مت کوئی نفرت میرے تو کھا کے پڑا ہو جاوے میں صرف ضرور ہوں کڑیاں من فساو واسطے تو منڈے کڑیاں فساو یہ رولا نہ منہ دا اس طرح پیا چلتا تار پہ چلتا سمجھ لگی اسلام دی صفائی ہو رہا.